روزانہ مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے مدی سیل کے ناظرین اور میٹھے اسلامی بھائیوں سلسلہ ہے لبیک اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نگران مجلس مرکزی مجلس شورہ حاجی عمران اتاری صاحب انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے آج مختلف سیگمنٹ ہوں گے جس میں اشعار کی تکرار بھی ہے اور پھر مختلف ایک خاص موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ ہوں گی اور ایس ایم ایس بھی آئیے مہروز بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے سلسلے کا موضوع کیا ہے میں یہی موجود ہوں اور لبیک سلسلے کا جیسا کہ ایک موضوع ہوتا ہے اور آج بھی ہم نے ایک موضوع رکھا ہے اور موضوع ہے ہمارا بدلہ اس کو آپ انتقام بھی کہہ سکتے ہیں جزا کہہ سکتے ہیں سزا بھی کہہ سکتے ہیں تعلق میں بھی ہوتی ہے رشتوں میں بھی ہوتی ہے خدمات جو انجام دیتے ہیں اس کے بدلے بھی کوئی بدلہ چاہتے ہیں آپ ہنر جو ہوتا ہے اس کا بھی بدلہ ملتا ہے اور آپ کے جو اعمال و حرکات ہوتی ہیں آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں بدلہ دلا رہے ہوتے ہیں یہ کبھی مثبت بھی ہوتا ہے کبھی منفی بھی ہوتا ہے کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے تو انشاءاللہ عزوجت اللہ آج نگرانی شورہ کے سامنے اس عنوان کے تحت کچھ سوالات ہم رکھیں گے کچھ اشکالات رکھیں گے اور ان سے وزنی پھول لیں گے لیں گے آج کی خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ لمبیگ کی کیا خصوصیت آج دعوت اسلامی کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کیونکہ ہند میں ہونے والے تین روزہ سنت برے بر کی آج آخری نشست ہوئی ہے اس کے آخری لمحات چل رہے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے نگرانی شورہ بھی وہاں موجود تھے بیان بھی فرمایا آپ نے پھر ذکر ہوا تصور مدینہ پھر دعا بھی ہوئی انشاءاللہ شاء اللہ ازر اس کے حوالے سے بھی کچھ نگرانی شعرا کے تاثرات بھی لیں گے کچھ گفتگو بھی کریں گے ہم جو یہاں پہ منچ پہ موجود چار اسلامی بھائی ہیں ہم بھی سوالات قائم کریں گے اپنے جو بھی ہمارے اشکالات ہیں وہ پیش کریں گے جو بھی ہمیں پوچھنا ہے وہ پوچھیں گے نگرانی شورم مدنی پول بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بھی یہ سہولت حاصل ہے نگرانی شورم موجود ہیں مدنی چینل موجود ہے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں کالز کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کچھ معاملہ پوچھنا ہے کوئی بات پوچھنی ہے کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی تأثرات دینے کوئی جذبات کا اظہار کرنا ہے تو بالکل آپ پیش کر سکتے ہیں ان اور بھی ہے نہروز بھائی فیڈ بیک ایٹ پر میل کے ذریعے سے بھی شامل ہے میل اللہ کریں گے تو ہم میل بھی شامل کر لیں گے ان شاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے سلمان بھائی جو ہیں وہ سلسلے کے مانیٹر ہیں تو ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ہے میل بھی کر سکتے ہیں آپ تو بہرحال آل آپ جلدی جلدی فون اٹھائیے واٹس اپ کیجئے کالز کیجیے میل کرنی ہے میل کیجئے ایس ایم ایس کرنا ہے ایس ایم ایس کیجئے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ترجیحی بنیادوں پر آپ کے سوالات آپ کے جو بھی تاثرات ہوں نگرانی شورا کی بارگاہ میں ممکنہ صورت میں پیش کیے جائیں نگرانی شورا کی طرف بڑھتے ہیں جی حضو کا موضوع بدلا ہے ابتدا اس کی میں نے جو سوال سوچا ہوا ہے اس سے کر لیتے ہیں امیر السمت داؤن کارن الگسیا کی بارگاہ میں بارہا حاضری کا مدری مذاکروں کے ذریعے سے بشرف ملتا رہتا ہے امیر السمت نے ایک مرتبہ امیر اسمت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک واقعہ بیان کیا تھا اس میں جو اس کا لبے لباب جو مجھے یاد تھا وہ یہ ہے کہ آپ دامد کاتم العالیہ نے کسی سے کوئی نیکی دعوت کی کوئی بات کہی تو وہ بندہ آگے سے پھر گیا اور اس نے امیر السنت کو ایک مکہ جو ہے وہ دے مارا جس سے آپ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے لیکن امیرہ سنت دام القاتم العلیہ نے اس اسلامی بھائی اس اس شخص کے لیے کوئی جوابی کاروائی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا اور معاشرے کے اندر لوگ کیوں کرتے ہیں جیسے کوئی گھور کے دیکھے لوگ اس پر بھی مجھے یوں دیکھ رہے ہیں کیوں انتظام اس طرح کا نظام کیوں بنتا ہے معاشرے میں یوں کیوں ہے اور امیر السنت نے وہ جس نے انہیں مکہ مارا تھا انہوں نے کوئی انتقامی کاروائی کیوں نہیں کی الحمد للہ والسلام علی سید المرسلین امیل سنت کے بارے میں آپ نے ابھی خود ہی فرمایا کہ معاشرے میں تو ایسا ہوتا ہے جی آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا جی اس کا جواب خود امیر سنت ہی دے چکے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں معاشرے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ. جس نے اپنے جس نے معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کا عزم کیا ہے نا وہ معاشرے کے ان ان انداز جو غیر اخلاقی غیر شرعی اور بے حدگی پر مبنی ہوں جی ان کی طرف وہ نہیں بڑھتا بلکہ وہ ان انداز کو بدل کر ان میں اخلاق کردار اور شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورے مومن سور مومنون کی شاید تیسری آیت ہے واللہ علم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقوی موڑی یہاں اللہ تعالیٰ نے فلا پانے والے اپنے مومن بندوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے آل آزت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی نے یہاں لفظ التفاط کا بڑا خوبصورت انتخاب کیا ہے یعنی <تصح> <ہے تصح> یہ وہ اللہ کہ نیک بندے جو بے اس طرح یہ بےہدا چیزوں کی باتیں جو ہوتی ہیں اس میں پڑھنا تو دور کی بات ہے اس طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں تو اللہ جسے چاہے بچا لے تو الحمدللہ للہ سنت کی جو سیرت ہے نا اس میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں ہے بلکہ آپ کی سیرت کا یہ پہلو بڑا خوبصورت اور بڑا نمایاں میرے سامنے ہے کہ آپ بدلہ لینا تو دور کی بات ہے آپ تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میری وجہ سے کوئی کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو کوئی دل آزاری نہ ہو گئی ہو مطلب میں مجھے معافی دلا دو میں معاف مانگ لیتا ہوں میں پاؤں پڑھ لیتا ہوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں اور بس یہ ایک انداز ہے دیکھیں اللہ کے نیک بندے جو ہے نا وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں بدلہ لینا ان کی ذات کتنی ذات کی طبیعت میں نہیں ہوتا اور یہ میں ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو جس قدر عشق رسول سے سرشار ہوگا نا اس کو اسی قدر پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا حصہ نصیب ہوتا ہے سنتوں پر عمل کرنے کا حصہ نصیب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں تصدیق آوری اور سامنے وہ لوگ کہ جنہوں نے ستایا ظلم کیا اتنا ستایا کہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا اور پھر آپ جب فاتح مکہ بن کر جب مکہ مکارما میں تشریف لاتے تو اس کو جو آپ کی کیفیت تاریخ لکھنے والے لکھی نا یہ مطلب ایک تو وہ اعلان تھا کہ آج تم سب کو جو عام معافی کا, کا, کا اعلان فرما دیا ابو صوفیاں کے گھر میں جو پناہ لے لے اس کے لیے الگ اعلان فرما دیا وغیرہ وغیرہ, وغیرہ یہ ساری چیزیں تھیں ان کے توقعات کے بالکل خلاف ہوا لیکن جو تاریخ لکھنے والوں نے سیرت لکھنے والوں نے جو انداز بیان جو انداز لکھا ہے نا کہ جان صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ایک فاتح مکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا ہے اور آپ کی ریش مبارک اونٹ کے پالان سے لگ رہی ہے مطلب آپ تصور کریں اللہ نصیب کرے وہ تصور کہ وہ کس قدر منکصیر اور آجزی اور ان کے ساری والا میرے نبی پاک کا انداز ہوگا اور ایک گمان کروں کہ اس وقت قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری سے سرشار ہوگا سبحان اللہ اور اللہ کی اس نعمت پر کس قدر شکر گزاری کا ایک معاملہ ہوگا اور قیامت تک کے فاتحین کے لیے ایک کیسا سبق دے دیا کہ یہ اسلام ہے یہ مسلمانوں یہ نبی ہیں یہ امام الانبیاء ہیں یہ فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا یہ انداز ہے تم اپنا کوئی سا کردار ہے تو بتا دو بڑی اچھی بات ہے یقیناً انہی پر عمل کرنے میں انسان کی نجات ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور عزت اور رفت بھی اسی کے اوپر عمل کرنے میں ہے لیکن جب ایسی بات ہم کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو نیگیٹو مانا میں لے جاتے ہیں اب اب کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں جس کا جو مرضی جی آئے جو مرضی کرتا رہے ہم کیا بلی بن جائیں یا بکری بن کے بیٹھ جائیں اچھا وہ لوگ جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں یعنی اگر کسی نے ظلم کیا اور سامنے والے اس کو معاف بھی کر دیا تو اب معاف کرنے والے کو آ کے یوں بھی کہا جاتا ہے تم بکری بن کے بیٹھ گئے ہو بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہو کوٹھو لوگ تمہیں کھا جائیں گے تمہیں رول کے فصل کے یہ طبقہ جو ہے نا یہ نیا نہیں ہے بہت بڑا تاریخ اسلام کا درگزر کا سرخ کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ پیش آ تھے اہل بیت اطار کے شہزادے چشم و چراغ حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ وہ واقع کیا, بار بار؟ اپ, کیا, بار؟ کیا بار؟ کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دستبردار ہوئے اور خلافت ان کے سپور جو فرمائی تو یہ وہ عمل تھا جس کی بشارت پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیات ظاہری میں تھا فرمائی تھی کہ میرا بیٹا مسلمانوں یہ میرا بیٹا سہی ہے اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپ کیا یہ انداز مسلمانوں میں بہت بڑی خون ریزی سے بچنے کا سبب بنا سبحان اللہ تو کیا اس وقت بعض زبان دراز لوگ نے یا آپ کی دل آزاری نہیں کی, کی کیا آپ کو ایسے کلمات نہیں دیے جو کلمات آپ کے شاع نشان نہیں تھے یعنی آپ کے اس عمل کو سرہانا اور تاریخ سراہ رہی ہے جی تاریخ ماڈل بنا رہی ہے آپ کے اس عمل کو رول ماڈل کے طور پہ رہ رہی ہے اور ایک مشعل راہ کے طور پہ رہ رہی ہے کہ یہ بھی ایک عمل ہے جو اللہ نصیب فرمائے لیکن اس وقت بھی تو آپ کے بارے میں کلام کرنے والے لوگ تھے نا کہ یہ کیا کر دیا اس طرح کر دیا عرض یہ ہے کہ اچھے کاموں کی پذیرائے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اور اچھے کاموں پر تنقید کرنے والے بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں ہمیں ہم جب اپنا عمل اللہ کے لیے کریں گے تو نہ کسی کی تعریف سے ہمارے عمل میں کوئی بڑھوتی آئے گی نہ کسی کی, तो کی तो تنقید ہمیں اس نیک عمل سے روک پائے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعلی کی شان یہ ہے کہ وہ نیکو کاروں کا اجر ذائع نہیں فرماتا اس نے جو وعدہ فرمایا اپنے نیک بندوں کا انعام دینے کا جنت میں جا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک مکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو یہ ارشاد ہوگا رحمت رحمت الہی پر تصور کریں جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالی یہ ارشاد فرمائے گا اس کا خلاصہ ہے کہ جنت میں جاؤ بدلہ ان اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے یعنی وہ اعمال جو تم نے دنیا میں کیے وہ نیک امال جس کی توفیق ہم نے رب نے دی دے گا اللہ رحمت سے لیکن اپنے بندوں کی کس قدر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر کرم نوازی کی کہ جنت بھی عطا فرمائے گا جنت بھی اس کی توفیق بھی اس کی نیک اعمال دینے بھی اسی کا کام اور داخلہ بھی اسی کی رحمت سے مل رہا ہے سب کچھ اسی کی کرم سے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے مگر کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ بدلہ ان امال کا جو تم نے دنیا میں کی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جیسے بدلہ ہے نا آپ کا یہ ایک بدلہ ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی بدلہ ہے سلا جیوز تو ریگارڈ ریوارڈ سوری ریوارڈ اس کو کہتے, ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملتا ہے تو یہ سب چیزیں بندہ اپنے رب کی رحمت پر اپنے رب کے کرم پر نظر رکھے اور صرف شرافت کی زندگی گزارے اس میں ایک معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر سب درگزر کرتے رہیں افراد معاشرے میں ہونے والے جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو درگزر کرتے رہیں تو پھر جو ظالم ہوتا ہے جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے وہ اور چوڑا ہوتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے کہ آج میں نے اگر اس کے ساتھ یوں کر دیا نا کسی اور کے ساتھ یہ ایسا نہیں کرے گا دیکھیے اور عمران بھائی اللہ تعالیٰ, تعالیٰ سے بند دو اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظالم کی مدد کرنے کا فرمایا ہے حدیث پاک میں یہ کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو تو صاحبہ کرام علیہ ردوان کو اس کلام پر حیرت ہوئی کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی شاید جیسے جیسے اس کو ظلم سے روک کر ہم اسے ظلم سے روکنے کے جو صورتیں وہ رہی بات بدلے کی چاہے وہ قصاص کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو ہمارے اسلام دین نے بدلہ لینے کی ایک صورت بیان کی ہے یعنی قتل کے عوض جو کساس ہے دیت ہے اس تمام تر چیزوں کو اسلام نے بیان کیا ہے قرآن بیان ہے حدیثوں میں اس کے مضامین موجود ہیں مگر کیا قرآن کریم کے ارشاد کو آپ نے نہیں پڑھا ہوگا معاف کرنا افضل ہے بس سلح خری خیر اور نہیں یہاں قتل کے عنوان پر بھی کہ ساس وغیرہ کی اجازت دی ہے مگر اللہ تعالی نے ان, ان مضامین میں بھی اللہ تعالی نے معاف کرنے کو فضیلت قرار دیا ہے معاف کرنا قرار ہی دیا ہے یعنی اگر آپ کو شران جس قدر بدلہ لینے کا حق حاصل ہے آپ شرح اس قدر بدلہ لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی معاف کرنا افضل رکھا ہے یہ لگ اسلام لگ و دین کی خوبصورتی انکار نہیں ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو دوسری جہت آ رہی ہے یہ جو مظلوم ظالم ہے وہ تو پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا نا وہ مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے میں کس سے ڈروں کیوں ڈروں دیکھیں اگر انصاف اور عدل قضا مقدمات سنوائی اور اسلام کا جو عدالتوں کا جو نظام ہے اگر یہ اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق دنیا میں نافذ ہو تو مظلوم نے اپنی فریاد اس جگہ پر کرنی ہے جہاں سے اس قوم کو عدل ملتا ہے انصاف ملتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق جہاں فیصلے ہوں گے جہاں عدل ہوگا جہاں ظالم کو سزا دینے والی اتھارٹی سزائیں دیں گی اور مظلوم کو اس کا حق دلانے والا جو ادارہ حق دلائے گا تو ڈیفینیٹلی ایسی جگہ پر ظالم کے ہاتھ بھی رکیں گے اور ظالم کے پاؤں بھی رکیں گے ظالم اپنے اقدامات سے باز آئے گا لیکن اس کو پورا اسلام و دین نے تقسیم کیا ہوا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں تو بدلہ لینے کی اور انتقام لینے کی ہر طرح سے چھوٹ تو نہیں نہ دی جائے گی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ بھائی ظالم نے ایک ظلم کیا تو اس کا بدلہ لینے کا اور اس کا اس کا کیا نتیجہ نکالنا ہے اس کا بھی اسلام الدین نے کو حل دیا ہے نا نہ کہ مطلب یہ کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب یہ حدیث پاک کا یہ خود مضمون مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کے مطابق اسلام اور قرآن اور حدیث کے مطابق جب فیصلے نہیں ہوں گے تو مسلمانوں میں خون ریزی عام ہوگی <سلام> یہ ہے یہ جو آپ کہہ رہے یہ ہے یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے خون ریزی عام ہوگی اور اس کی وجہ شاہ نے یہ لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص ایک شخص کا عزیز قتل ہو گیا اب اس نے مقدمہ کیا اور اسے انصاف نہیں ملے گا تو اس کے انتقام کی آگ بھڑکے گی جب اس کے انتقام کی آگ گی تو وہ انتقام کے لیے پھر اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا اور اگر وہ اس کو ناحق قتل کرے گا تو پھر اس کے لوگ اس پر در پہ ہو جائیں گے تو یوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سستہ رہے گا اور زمین میں خون ریزی پھیلے گی تو یہ چیزیں ہیں کہ بدلہ کہاں لینا ہے اور کس نے لینا ہے اور کتنا لینا ہے اور کس سے دلوانا ہے اگر خود لینا ہے تو اس کا بھی کیا صورت ہوگی اسلام اور دین اس معاملے میں جو باؤنڈریز بناتا ہے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ معاشرے میں وہ کھانا جنگی نہیں ہوگی ورنہ جی کھانا جنگی ہو جائے گی اگر ہم اس کو پروموٹ کریں گے نا کھانا جنگی ہو جائے گی درگزر معافی کو فوکیت دی جائے اور اگر انتقام اور بدلہ لینا ہے تو اس کا پورا ایک اسلام و دین کا نظام عدل ہے اس کو قائم کیا جائے اور پھر اس کے معاملے میں اس کے معاملے میں قضا ہو اور باقاعدہ مظلوم اور ظالم کے معاملے میں انصاف اور عدل سے کام لیں تو مظلوم کو انشاءاللہ اللہ اس کو اس کے جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ ملے گا اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی جب یہ صحیح ہو جائے اور حدود اللہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کی حدود اللہ صحیح معینوں میں اس روئے زمین پر نافذ ہو جائے کسی بھی خطے میں نافذ ہو جائے میں کہتا ہوں جو اس کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اگر حدود اللہ اللہ تعالی کے بتائے گئے احکام کو اس نے جو سزائیں رکھی ہیں اور جو اس نے جو نظام عطا کیا ہے زمین پر عدل قائم ہوگا زمین میں امن آئے گا زمین میں سلامتی نصیب ہوگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام اور عطا کیے ہوئے جو عدل اور انصاف کا جو نظام ہے اگر یہ نافذ ہو جائے اور قرآن و حدیث کے مطابق جو نافذ ہو جائے ان تبارک و تعالیٰ آپ کو امن ملے گا انصاف ملے گا پیار اور محبت کا ماحول ملے گا اور ظلم رکے گا ظلم رکے گا جی بالکل ظلم گا آپ نے جو ارشاد فرمایا ظالم اور مظلوم کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا بہت ہی پیاری حدیث مبارک جو مضمون مظلوم جو افراد ہوتے ہیں ان کی نارص بتانے کے لیے میں عرض کروں گا نبی کریم علی اصلاح اسلام نے فرمایا ابتقی دعوت المظلوم ولو لو فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافی کیوں نہ ہو ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں فرماتا تو مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے چاہے وہ ظالم ہو یا کوئی اور افراد ہو دیکھیے عمران عمران بھائی میں مدنی چینل کے ذریعے میں بالخصوص ہمارے وہ عاشقان رسول جنہیں واض و نصیحت دعوت و ارشاد تبلیغ دین نیکی کی دعوت کا کوئی منصب ملا ہوا ہے میں تمام آشکان رسول سے مدو انتجا کرتا ہوں کہ اپنے بیانات میں اپنے واز میں اپنے ممبر و محراب کے ذریعے اس ظلم اور مظلوم والا جو ایک معاملہ ہے اس کو واضح طور پر بیان کریں خواہ وہ ظلم اپنی ذات پر کرنا ہو اپنی جان پر کرنا ہو یا وہ ظلم لوگوں پر کرنا ہو یا وہ ظلم کا شکار ماں باپ ہو رہے ہیں بیوی بی بچے ہو رہے ہیں پڑوسی ہو رہے ہیں یا اور کوئی معاملہ ہو رہا ہے وہ پیسوں کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے یا آپ کے منصب کی حوث کا شکار ہو کر ظلم ہو رہا ہے جس طرح میں ظلم ہو رہا ہے وہ بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ایبیوزمنٹ کا نام دے دیجئے یا اس کو کسی اور شے کا نام دے دیجئے تو ان تمام تر چیزوں کو مطالعہ کر کے عین قرآن عدیس کے مطابق شریعت کے مطابق اس کو بیان کریں اس کی کچھ تفصیل آپ کو ممیل صنت کے رسالہ ہے ظلم کا انجام اس سے آپ کو تفصیل مل جائے گی باقی الحمدللہ للہ کتب سے مبارکہ ہیں یہ ان, ان روایات سے مالا مال ہیں اس میں میں مشورہ دوں گا خاص طور پہ جو علم کا ذوق رکھتے ہیں اور اس طرح بیان کرنے کی سوچ رکھتے ہیں وہ مشورہ میں دوں گا کہ قرآن کریم کی ان آیات کو جہاں ظلم اور مظلوم کے حوالے سے تذکرہ ہو آپ تفسیر صرات و جنان سے قرآن کریم کی تفسیر دیکھیں اور شر مشکات میراات جو مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قطع فرمائیے میرا مشروط کی ساتویں جیند کی طرف جائیں جہاں مخلوق کے ساتھ شفقت محبت وغیرہ کا جو بیان موجود ہے سلوک کا بیان موجود ہے وہاں جا کر دیکھیں ان اللہ تبارک و تعالی ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا بڑا مضبوط اور مدلل اور قرآن و حدیث و شروحات و تفسیر کی روشنی میں اور پھر امل سو رسالہ ساتھ ملا لیں تو حکایت اور واقعات کی روشنی میں ایک مفصل اور زب آپ کو چیز ملے گی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دو ماہ تک اس موضوع پر بھی بیان کریں گے تو انشاءاللہ ہر بیان آپ کو پہلے بیان سے منفرد ہی ملے گا سبحان تو, تو یہ دیکھیں معاشرے کی جو اصلاح ہے نا میری اپنی موٹی کل میں آتا ہے اس کا مین مرکز ممبروں و محراب ہے مساجد ہیں مساجد سے ان موضوعات پر بیان ہو ہوتا بیان تو میں عام عوام سے ارض کروں گا کہ وہ ان بیانات میں پہنچے نہ کہیے کہ جمعہ کے خطبے پہ پہنچے بھاگتے بھاگتے جمعہ کے بیان میں پہنچے اور اس طرح کے جتیمات عداوت سمے کے مبلک کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ آپ کے یہاں آئیں اور اس طرح کے بیانات کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ اس میں 71 آیات ہیں جن میں لفظ ظلم آیا ہے اکہتر آیا دیکھیے میں چاہوں گا آپ نے فرد کے حوالے سے بھی روشنی ڈالی اجتماعی حوالے سے بھی پریکٹیکل سائڈ کی طرف آتے ہیں کہ لوگ بہت سے فضائل جانتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے بدلہ نہیں لینا چاہیے لیکن جب وہ کسی سے بدلہ لینے پر قادر ہوتے ہیں تو وہ وہ کر گزرتے ہیں جن کی ان سے امید نہیں ہوتی تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کمزور لمحے میں جب آدمی ظلم کے قریب پہنچ چکا ہے بدلہ لینے کی وجہ سے تو ایسے لمحے میں وہ کیا سوچے اور کیا سوچ کر اپنے آپ کو اس ظلم سے بچا لے اور بدلا نہ لے سوچنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا نا اس وقت دیکھیے یہ وقتی طور پر صرف کر لینے سے نہیں ہوتا اصل میں اس مزاج میں ڈھلنے کی بھی باقاعدہ کوشش مشق ہے صرف سوچ لینے سے اور ایک دو دفعہ سن لینے سے طبیعتیں نہیں بدلا کرتی طبیعتوں کے بدلنے کے لیے ایک باقاعدہ ایکسرسائز ہے جس طرح کے ایک آدھ سوچنے سے اور ایک دفعہ مطلب کہ باڈی بلڈنگ کر لینے سے آدمی کا جسم نہیں بن جاتا اس کے لیے باقاعدہ ایکسرسائز ہے آپ خالی سوچ لو گے اور ایک آدھ دفعہ ایکسرسائز کر لو گے تو آپ نہیں بڑھ جائے گا کہ آپ اب رننگ کریں گے اور آپ کی سانس نہیں پھولے گی تو ہر چیز کی ایکسرسائز ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے جس میں وہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے ڈیولپ ہوتی ہے تو اس طرح کی طبیعتوں کے بدلنے کے لیے بھی ایکسرسائز ایک مشق ہے پھر یہ ایکسرسائز جہاں گیدرنگ ہوتا جہاں اس طرح ماحول ہوتا ہے نا وہاں کرنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جہاں مان شرعی نہ ہو ٹھیک ہے ورنہ میری اس بات سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے تو اس طرح یہ ایسا ماحول ملے ایسی صحبت ملے آپ کو ایسا کردار آپ کی آنکھوں کے سامنے بار بار آتا رہے گا نا جس ابھی آپ نے ابتدا نہ سنت کے ذکر مبارک سے کی اور چونکہ میرے سامنے بھی یہ کردار ہے آپ نے کئی مرتبہ ان تمام چیزوں کو پریکٹیکل کر کے دیا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں ٹیچر بھی جب اسکول کالج یا کلاس کے اندر پڑھا رہا ہوتا ہے اور جب یہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو ٹیچر صرف کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کتاب نہیں پڑھ رہے تھے ٹیچر کی کردار کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب ٹیچر کو استاد کو اس بیان کردہ کردار میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پریکٹیکلی تو بچے سامنے آتے رہتے دیکھیے پڑھنے سے صرف ریڈنگ کر لینے سے یا سن لینے سے ہی نہیں ہوتا سحبت وہ ضروری ہوتی ہے آق جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وسط مبارک ہے کہ آپ تسکیہ نفس فرماتے ہیں یعنی آپ کی صحبت کی حاضری جو ہے نا آپ قرآن بھی سنا رہے ہیں قرآن کے معینہ بتا رہے ہیں تلاوت فرما رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ آپ تسکیہ نفس فرما رہے ہیں ظاہر و باطن کو درست کر رہے ہیں کر رہے کریں پاکیزہ کر رہے ہیں یہ چیزیں صحبتوں سے ہوتی ہیں یہ جو آپ جو جس عادت کو پانے کا کہہ رہے ہیں یہ صحبتوں سے اور ماحول سے ملتی ہیں ایسا ماحول ایسی صحبت ہوگی پھر کبھی اللہ نہ کرے ایسا کو وقت آیا تو جو آپ کا جو سب سے بڑا بیرئر ہوگا جو آپ کو روکے گا وہ آپ کی صحبت ہوگی اور آپ کے بزرگوں کی تربیت ہوگی کچھ کال کی طرف بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب محسن خان عطاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباٹا شہر سے ماشاءاللہ اللہ آج کا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں کا موضوع بدلہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اللہ نگرانی شوہ نے ابھی ہند کے ہند میں جو ابھی اجتماع ہوا حیدرآباد میں اس میں دعا میں شامل ہوئے ماشاءاللہ اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں دعا فرمائی ماشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے بدلہ ہمارے سرکار ملینا رحمت عالمین سرور کائنات سیاح لامخا خسر بخوبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے کتنی کیفیت ان کو ملی لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کا نہ تو کوئی سلا یا نہ کوئی بدلہ دیا انہوں نے ہمیشہ سب کو دعائیں دی ماشاءاللہ اللہ ان کی ہر ایک ادا سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور ہمارے پیر و مرشید مولانا الیاس اطارک عادری صاحب کا جو عظیم و شان فیض و کرم ہے کی ان, کی ان کا فیض ہم سب کو مل رہا ہے اور جو سنتے ہمیں بتا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی مل رہی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت انقلاب ہے اس دنیا میں جو دعوت اسلامی دنیا کے ون ایٹی کنٹریز میں موجود ہے الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ اور مدنی پھول بھی ماشاء اللہ آپ نے تاکہ اس کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حاج صاحب میں عبد القیم اطاری خیر پور سے کر رہا ہوں ہمارے یہاں ایک سید زاد وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ گھر پہ کیا ٹائم دیتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو آپ دن بھر تو مدنی کام پہ مدنی چینل پہ ہوتے ہیں. تو کچھ وضاحت فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ویسے یہاں پہ آپ کے گھر والوں نے کبھی پوچھا کہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں یہ کئی دفعہ پہنچ چکے ہمارے مدنی چینل کے نام سے پہلے اور دیکھیں گھر کا ٹائم گھر کے لیے بکیا ٹائم بکیا کاموں کے لیے میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی ہے وہ گھر پہ ہی ٹائم کم دیتا ہے باہر ٹائم زیادہ دیتے ہیں آپ میں سے سارے تقریباً جو کام کاج والے کاروبار والے معاش کے لیے جو سرگردہ رہتے ہیں وہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے باہر رہتے ہیں اور جب گھر پہ جاتے ہیں تو سوتے ہیں اٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں تو اب یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ گھر کے لیے آتے جاتے ہیں بعض ہوتے ہیں جو روزانہ گھر نہیں جاتے تو ایک دو دن پھر گھر ہی رہتے ہیں بچہ دیگر کام ہوتے ہیں تو اب یہ کہ دونوں طرف کی حاجات اور ضرورت ہوتی ہیں گھر کی بھی اپنی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں بھی آپ کو حاضری دینی ہوتی ہے یہ بھی کام ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں بھی رہنا پڑتا ہے اتنی بڑی تحریک ہے اتنا بڑا کام ہے اور اتنے سارے اسلام بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اور ایک اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اور تو ما اللہ تو یہاں بھی اپنی جگہ پر وقت دینے کی حاجت اور ضرورت رہتی ہے ایک کام ہے مطلب میں سچ اس, اس کو اتنا وہ ہارڈ فیل نہیں کرتا آپ کو ہارڈلی فیل نہیں کرتے ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں فرما رہے لیکن آپ ظاہر سی بات ہے مرکزی مجلس شورہ کے نگران ہے کتنی بر یاد دلائیں گے اور دعوت اسلامی بھی آپ نے خود فرمایا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اتنے زیادہ ذمہ داران یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اسلامیہ وقت نہیں دے پاتے اور ایک بہت بڑا پرابلم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم مینج نہیں کر پاتے اپنے گھر پہ وقت نہیں دے پاتے یعنی حال ہی ہوتا ہے کام والے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں وقت نہیں دے رہے گھر والے کہ رہے ہیں تم ہمیں وقت نہیں دے رہے اور جو دعوت اسلامی کے حوالے سے ذمہ دار رابطے میں ہوتے ہو تو کہتے ہیں آپ مدنی کاموں کو وقت نہیں دے رہے تو کیسے مینج کر رہے ہیں ایک یہ ای بھی تو بتائیں آپ مینیج کر رہے ہیں مینیج کر رہے ہیں لیکن یہی وقت ہے آپ کھانے کو بھی وقت دے رہے ہیں اس کے وقت پر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت تو دیتے ہیں ٹھیک ہے جس وقت اور جتنا دینا ہے نا اس وقت وہ وقت نہیں دے پاتے ہمارے وقت دینے کا انداز مختلف ہے جب مجھے آپ کی حاجت ہے تو آپ نہیں ہو اور جب مجھے آپ کی حاجت نہ رہے جب آپ اور آپ نے کہا کہ میں نے تو آپ کو وقت دیا تھا بھئی آپ کو وقت اس وقت دینا تھا جب آپ کی حاجت تھی آپ نے بتایا نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں اب دیکھیں گھر میں بھی وقت دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گھر میں بچوں کی اور گھر والوں کی جو کفالت اور ان کی پرورش اور ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ نانفکا بھی ہے یہ ساری چیزیں بھی ہیں تو وہ وقت دینا اپنی جگہ پر ہے اور دین کے کام کے لیے وقت دینا اپنی جگہ پر ہے دعوت है. اسلامی کے مدنی کاموں کو وقت دینے کے لیے آپ کو کم سے کم دو گھنٹے کا آ گیا ہے جیسے ہم علاقے میں عشاء کی نماز پڑھ کر مدرسۃ المدینہ بالیگا چوک دس وغیرہ کر, کر اب چلے جائیں تو آپ کو کوئی اسلامیہ نہیں کہیں گے کہ آپ وقت نہیں دیتے ہس میں ضرورت اگر مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ساتھ مدری مشورہ ہو جاتا آدھے پونے گھنٹے کا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو آپ صبح بھی گھر پر ہیں فجر کے بعد بھی گھر پر ہیں عشاء کے دو گھنٹے کے بعد بھی گھر پر ہیں گھر والوں کو بھی ٹائم دیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بھی ٹائم دیں لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے مہروز بھائی کہ جب آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے نا تو وہ ادارے میں آپ کے وقت کی گنجائش بڑھتی ہے یہ دنیا کے اداروں میں بھی ہے دنیا میں ایسے کئی ہوتے ہیں ان کی پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی پوسٹیں جو ہے نا وہ گھڑی اور گھنٹوں پر نہیں چلتی وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ چلتے ہیں ان کو اسپیس ملتا ہے تو ایک ایک دو دو دن کا مل جاتا ہے گنجائش مل جاتی ہے اور اگر ان کے اگر کام آتا ہے تو مہینے مہینے دن تک ان کو فرصت ہے اب جیسے کہ ابھی یہ ہند کا اجتماع ٹھیک ہے نا اب ان کا اجتماع اس کی تیاری میں جن اسلامیہ نے حصہ لیا ہوگا وہ ہفتہ ہفتہ دس دس پندرہ دنوں تک میدان میں مصروف رہے ہوں گے دوڑ بھاگ لگی ہوگی اور اب انشاءاللہ شاء متنی کافروں میں سفر کریں گے تو جیسا وقت انہوں نے ابھی اس آج سے پہلے دیا اتنی محنت مزدوری بگدور اور مٹی اور سیمنٹ والا کام تو ابھی ان کو نہیں نا کرنا نویت ان کی تھوڑی تبدیل ہو جائے گی تو ایک سپیس مل جائے گا اب دنیا میں اس طرح کی جو پوسٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ڈیزیکٹڈ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یا اتورٹیز قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے گھنٹے نہیں ہوتے گھڑیاں نہیں ہوتی ملٹے نہیں ہوتی وہ کام کو تب کانسنٹریٹ کرتے ہیں کام کو دھیان دیتے ہیں اور اس کے, اس کے نتیجے میں وہ اس کا ایوز لیتے ہیں کمپنیز جی. اس کا ایوز دیتی ہیں کمپنیز اس کے ایوز میں ان کو پروموشن دیتی ہیں کمپنیز ان کے ایوز میں بدلے میں ان کو پیسہ دیتی ہیں بدلا آپ کا موضوع۔ ہے تو ان کو بدلے میں پیسہ ملتا ہے پروموشن ملتی ہے ان کی گریڈ بڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ ان کی چیزیں ہوتی ہیں اب رہی بات دین کے کام کی سنتوں کام کی تو یہاں ہمیں نہ دنیا کا عوض چاہیے نہ دنیا کا مال چاہیے نہ کوئی دنیاوی پروموشن چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے کہ جتنا وقت دیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اتنا ہم کو قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ اذر و ثوابہ فرما دے تو دل اور دلات کیا دلات چاہیے دلات کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کر لے اور یہ کام صرف رب ہی کے مہربانی ہے کہ وہی کر سکتا ہے تو یوں تھوڑا سا ہو پھر گھر والوں میں نے پہلے برس کر دی کہ جب آپ اس طرح کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت سے گھر والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبت پیار اور رحم ڈال دیتا ہے اور ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا آپ وقت نہیں دے رہے تو جو آپ کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی امید کرتے ہیں اللہ سے گمان رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کے ان کوششوں کا اور جو ہم سیکریفائی کر رہے ہیں قربانی لے رہے ہیں ना برداشت ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا میں تو کہتا ہوں بعض اوقات گھر میں بھی کہ مطلب کہ ٹھیک ہے جو میں نظر آتا ہوں تو میرے تو اخلاص کو ڈھونڈنے کی اتنی ضرورت ہے کہ میں کیا بیان کروں گھر بیٹھے کو تو جانتا کون ہے تو کیا جب کہ ان کا ہی عمل ہمارے اس عمل سے زیادہ مقبول ہو کہ وہاں نہ حبے جا نظر آ رہی اتنی نہ وہاں کو ریاکاری کا اتنا اندیشہ ہے وہاں تو قبولیت کے زیادہ چانسیز ہیں وہاں تو سیکریفائی زیادہ ہے ابھی مطلب کہ ہم تو نمایاں ہوتے ہیں یا چار آدمی جانتے ہیں پہچانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے پہچانتے قربانی بھی دے رہے ہیں بالکل ایک ہے تو کیا جبکہ ویسے یہ سوچ ہونا بھی بڑی بات ہے ورنہ عام شخص اگر کسی چینل پر آتا ہو بہت اس کی ڈیمانڈ ہو لوگ اس کو چاہتے ہوں تو وہ خوب جہاں سے بچ پائے بڑا مشکل ہے لیکن اس کا دعویٰ کب ہے ہم جانتے ہیں ہم بچے رہے ہیں اس کا دعویٰ کب ہے اللہ آپ کے سیدھی سی بات ہے مطلب کہ ہم ہیں کہ ہم تو پانی میں ہوتا لگا کہ میں سوکھا باہر نکلوں اللہ رحمت فرمائے امیرت کا ایک کلام ہے آپ فرماتے ہیں اچانک دشمن ہونے کی چڑھائی یار ہوے دو جام بحق اسلامی بھائی یا رسول اللہ میرا دشمن تو مجھ کو ختم کرنے آ ہی پہنچا تھا میں قربا تم نے میری جا بچائی رسول اللہ کافی کلام لمبا ہے آگے جو اس میں ایک شیر ہے جس پر میں آج سے ڈیٹ کرتا ہے فرماتے ہیں تمنا ہے تمنا ہے میرے دشمن کریں توبہ عطا کر دو انہیں دونوں جہاں کی تم بھلائی یا رسول اللہ بچا لو نارے دوزخ سے بے حاسدوں کو بھی میں کیوں چاہوں کسی کی بھی برائی یا رسود اللہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے جان لینے کے لیے دشمن آ پہنچا فائر بھی کیا لیکن دو اسلامی بھائی شہید بھی ہوئے یعنی جان بھی درپے ہو گئے نا اس سے بڑا نقصان کسی سے اور کسی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی خاتمہ کرنے کی بندہ صحیح کر لے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دعا بھی دینا اور اس کی برائی نہ چاہنا یہ کیسے نصیب ہوگا ہمیں کیسے ملے گا میں نے عرض نا کردار کی بات ہے اور آقا کی شان ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں سبحان دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں سبحان سبحان تو سبحان یہ ایک اعلیٰ ظرفی ہے کردار کی ایک اعلیٰ صورت ہے اور صحیح بات ہے کہ جو ایک لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا جو پیشوا ہے جی. لاکھوں کروڑوں مسلمان جن کو فالو کرتے ہیں ان کو اپنا یہ کردار دینا ہے اپنا یہ رول ماڈل دینا ہے تاکہ میرے چاہنے والے میرے پیچھے چلنے والے مجھے فالو کرنے والے یہ درگزر اور امن و امان کے پیکر بنے رہے ہیں. تو یہ تو ماشاء اللہ میل سنت بڑا اعلیٰ ظرفی ہے اور آپ نے ان کی توبہ کی بھی دعا کی ہے اور پھر ان سے درگزر کی بھی آپ نے تمنا کی ہے تو اللہ ہمیں بھی ایسا عطا کرے ہمیں ہمارا ذم کیوں نہیں بنتا یا ہم کیسے دن بنائیں مجھے کچھ بتائیں نا کہ اللہ کی رحمت سے بنتا ہے ہمارا بھی اللہ کی رحمت سے بنے گا میں نے کہا نا کہ یہ اساتذہ ہوتے ہیں اب ایک ٹیچر بہت اچھا ہے آپ کہیں یار اتنا اچھا ٹیچر کیسے میں اتنا اچھا ٹیچر نہیں ہوں تو وقت لگے گا بن بھی جائیں گے ہم بھی کوشش بننا کرتا رہے دل کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اگر وہی وسیلے آدمی ہیں لہجہ ان کا سخت ہے تو اس کے لہجے میں نرمی نہیں آ سکتی دیکھیے گیدرنگ کو چینج کرنا ہے بہت اچھا مثالی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ اگر آپ ایسو کے ساتھ بیٹھے گا وہ شام کو پکڑ لیتا ہے تو آپ بھی شام کو پکڑ لو گے اور وہ ڈس لے گا ایسو کے ساتھ ایسے جو شام سے بھاگتا ہے تو آپ بھی بھاگو گے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شام سے بھاگا جاتا ہے آپ رہتے کس کے ساتھ اچھا ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے اپنا آپ نے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہے ماحول میں آنے سے پہلے یا ماحول میں آنے, سے, آنے سے پہلے دا... کی تو بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو تو ایک مزاجی عجیب تھا تو لڑائی جھگڑوں والا تو مزاج تھا ہی ہم سیکھنے لڑائی جھگڑے گئے تھے فائٹنگیں سیکھتے تھے تو اس, اس کو تو ما... سیکھتے تھے آ, اس کو تو مدنی ماحول میں آنے سے پہلے سے کمپیر نہیں کیا رہا. جا سکتا نہیں ہم اس کو یوں لینا چاہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ اس طرح تھے اور آج اتبے بڑے منصب اور مقام پر بڑے منصب اور مقام پھر میں عرض کروں گا تو آپ کہیں گے کتنی بار یاد دلائیں آپ سے میرے سے برا مرسہ مقام آپ کا ہے کے اگر آپ عالم بنتے ہیں تو آپ کی عالم میں آپ کے نہیں کہتا آپ کو جو وصف حاصل ہے نہیں آپ مجھے بولنے دے آپ کا جو وصف حاصل ہے جس وصف سے متصف ہو کر ایک شخص عالم بنتا ہے تو عالم کی تعریف تو قرآن میں بھی موجود ہے عالم کی تعریف حدیث میں بھی موجود ہے عالم کی تعریف ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عالم وہ عالم یہ عالم دیکھیے آپ نے کہی نہ آپ نے ایک بات کی منصب کی آپ نے فرمایا اب مجھے بولنے دیں یہ آپ کا منصب نہیں تو میں اس لیے کہ میں پچھلے سے اس لیے میں آپ سے میں کچھ سوال کی طرف اگر ہم آ جائیں جب آپ کس سے بدلہ لینے لگتے ہیں تو کیا سوچ کے رک جاتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بدلہ لینے کی سوچ بھی ہوتی ہے یا تکلیف ہوگی نا تو نفس اکساتا ہے بہت تو آپ تو ایسا ہی ایسی فیلڈ پہ ایک پرچی لکھنے ہٹاؤ اس کو نکالو یہاں سے فٹافٹ یعنی آپ اگر بول دیں بھی ہٹاؤ اس کو سلمان مزلی کو اٹھاؤ کو ابھی وہ آئیں گے مجھے اٹھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا آدمی ہوں دیکھیے میں جو سوال کر رہا ہوں اس سوال کا جواب دیں سوال میں یہ کر رہا ہوں اتھارٹی کی, کی بات ہے نا جی اختیار تو آپ کے پاس ایتیار آپ ایتیار آپ یا پھر آپ بولے آپ نگرانے مسئلے میں سے شورا نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اتھارٹی ہوتی ہے ایسے اس پر بھی ایتیار ہوتے ہیں منصب پر ہوتے ہیں کہ وہ جو منہ سے نکالیں گے وہ ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو ضبط کریں یہ کیسے ہوگا دیکھیں جب آپ ایسی کوئی ذمہ داری پر آ جائیں نا کہ آپ کا کہا ہو جائے گا جی تو آپ کو اللہ سے زیادہ ڈرنا ہے اللہ اللہ یا آپ کو اللہ سے زیادہ ڈرنا کہ ایسے منصب یا ایسے اختیارات کا ملنا یہ بہت ہی زیادہ آزمائش ہوتا ہے اور باقاعدہ اور تقریبا یا عموما میں کہوں گا کہ اختیارات یہ ظلم پر اُبھارتے ہیں تو اختیارات آپ کو کتنا اختیار ہے کسی پر اور رب کو اپنے بندے پر کتنا اختیار ہے تو آپ کس طرح یہ مطلب کہ ایک متقبیرانہ اور ایک مطلب کہ وحشیانہ اور مطلب کہ یہ اس طرح کا چنگیزیت والا اور مطلب کہ بربریت والا انداز آپ کیسے اختیار کر سکتے ہیں ایسا انداز تو نہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے نہ متصور ہے نہ کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کس کو اختیار ہے آقا سے بڑھ کر تو کسی کو اختیار نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے مخلوق میں جتنا اختیار نبی پاک کو دیا آپ تو مختار ہے کلیں جی آپ کو تو اللہ تعالی نے مختار بنایا ہے مختار بنایا مالک بنایا کیا کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے تو آپ تو یہ ارشاد فرماتے کہ مجھ سے بدلہ لے لو اللہ آپ تو بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں مجھ سے بدلہ لے لو اور یہ انداز ہے اور ہم کے اچھا کیا صدیقی اکبر نے کبھی انداز اختیار کیا کیا فاروق اعظم نے کبھی انداز اختیار کیا کیا عثمان غنی نے مولا علی نے کرم اللہ تعالی وجل کریم رضی اللہ عنہ عمہ انہوں نے انداز اختیار کیا کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز ربیع اللہ عنہ نے انداز اختیار کیا نی تاریخ جن کو یاد کرتی ہے جن کی تعریف میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کی ہے تو جن کو یہ ایسے لوگ کہ ان کو انہوں نے کبھی انداز اختیار کیا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر دو ایسا کر دو یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ سعیدہ عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ یہ مطلب بہت, بہت کم آرام فرماتے تھے رات رات بھر معاملات اور مطلب امت کی خدمت میں یعنی آپ کے لیے یہ جملہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو امت کے لیے وف کیا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کی سیرت کا پورا دو جملوں میں آپ کا وہ سیرت ہے آپ آرام فرما رہے تھے زہر کا وقت تھا تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے کہتے کہ اتنے میں باہر سے آواز آئی تو آپ کے شہزادے آئے تھے اور وہ جو دربان تھے ان سے کچھ ٹکرار ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اب بھی امیر المومنین آرام فرمانے گئے تھوڑی دیر آرام کرنے دیں تو آپ کے شہزادے کہہ رہے تھے نہیں مجھے میرے والد سے بات کرنی ہے کہ آپ تھوڑا آرام کرنے دیں ابھی آ جائیں گے کہ نہیں مجھے ابھی بات کرنی ہے اب شہزادے تھے وہ آ اتنے میں سید عمر بن عبد العزیز اللہ تعالیٰ نے اندر سے اپنے شہزادے کی اور یہ تقرار کیا ہوا سنی تو آپ نے فرمایا آنے دو وہ اندر حاضر ہوئے تو کہا جی بیٹا کہیے کہ ابا جان باہر لوگ فریادے لے کر آئے ہوئے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو حضرت احشاد فرمایا سید عمر بن عبد العزیز اللہ تعالیٰ نے بیٹا تھوڑی دیر آرام کر کے آتا ہوں تو آپ کو یا آپ کو یقین ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد آرام کر کے اٹھ پائیں گے اللہ اور, اللہ اور اللہ اب آ کے ان کی فریادیں دور کر پائیں اللہ گے اللہ آب, اب رو پڑے آپ رو پڑے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا اللہ کہ یا اللہ, اللہ, اللہ تون نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کا کردار جو ہے نا وہ یہ ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو یوں کر دو اس کو یوں کر دو اس کو یوں کر دو یہ تو متقبیران انداز ہے اور تکبر کرنے تکبر تو حرام ہے جانا میں لے جانا ہے مطلب اس میں بہت ساری چیزیں تکبر کی طرف لے جائیں گی آپ کو بربریت کی طرف لے جائیں گے آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہماری تنظیم ہے نا دعوت اسلامی اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یوں کر دے یوں ہو جائے گا یوں کر دے یوں ہو جائے گا ایسا نہیں ہے آپ نے شاید ہماری ذمہ داری کو سمجھنے میں یا تو تسامو ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر میں یوں کر دوں گا تو یوں ہو جائے گا دعوت اسلامی ایک وف کا ادارہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو حکم ہی چلتا ہے یہاں نہ کسی کو اللہ یہاں شریعت کا شریعت کی اجازت نہ ہو نا تو کسی کو اس طرح کی ذمہ داری یا ادارے پر رکھ نہیں سکتے یعنی کہ ہمارے ایک دعوت اسلامی دین کا کام کرتی ہے نا یعنی ایک خائن اور ایک ظالم شخص ذمہ دار کیسے بن سکتا ہے اور جس کو شریعت نے آحل نہیں کہا اہل کرا نہیں دیا وہ ذمہ داری پر رے کے سکتا ہے چاہے اجارے پر ہو یا والنٹری پر ہو کیونکہ وہ تو جب ذمہ دار بن جاتا ہے تو کئی ذمہ داری ایسی ہیں جن کا نبھانا واجب ہے جی اگر نہیں نبھائے گا تو وہ مجرم ہو جائے گا اور اگر ہم صرف نظر کریں گے وہاں پر بابو اس کے کہ ہم قدرت والے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں تو ہم ظالم کہہ لائیں گے اور خائن یہ خائن جو ہے نا یہ ہوتا ہے تو نااہل کو روا کرنے والا بھی, بھی نااہل قرار دے دیا جاتا ہے تو یہاں ایسی چیز ہے ہی کا دعوت اسلامی میں آپ کہہ دے کہ جناب آپ یوں ذمہ دار تو اب یوں کرتے ہیں گے یوں کرتے ہیں میرے کہنے سے میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا الحمدللہ میری پوری شورا ہے مرکزی میری سے شورا بنی ہوئی ہے الحمدللہ اتنا بڑا دارالفتہ اہل سنت کا نظام ہے مفتیان کرام کا نظام ہے بہت بڑی جوڈیشری دعوت اسلامی کی ایکٹیو ہے ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے ہمارے مفتیان کرام اور پھر میرے جیسے آدمی کے اوپر الحمد میرے پیر صاحب کا سایہ اللہ ہے اللہ پیر صاحب, اللہ صاحب اللہ کا فیض ہے میں مطلب کہ میں سے جورت کروں میرے پیر صاحب کیا مجھے چھوڑیں گے یا ہمارا کو رکنے شورا یا کوئی ذمہ داری سے ضرورت کرے تو کیا پیر صاحب چھوڑیں گے کہ تم ہوتے کو نا میری اس مطلب کہ اس آل پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے نہ ایسا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے نہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے نہ اس بات کی طرف بڑھنا ہے نہ دعوت اسلامی کی کسی بھی اسلامی بھائی کو اسلامی بہن کو اگر آپ کو اللہ تعالی نے منصب ذمہ داری کو اختیارات دیے تو اس سے اللہ کی رضا کے کاموں میں اختیار کریں یہ سلامت کیا ہوا کہ یہ پسند نہیں تو اس کو ہٹا دو یہ اچھا نہیں لگتا تو اس کو ہٹا دو تو بھائی کیا کیا شکل صورت دیکھ کر اور قابلیت دے کر آپ مطلب کہ سارا کام کریں گے اگر قابلیت سے دین کا کام ہوتا تو میرے حساب تو کب کا فارغ تھا دین کا کام اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، قابلیت سے نہیں ہوتا قابلیت کہاں سے آئے گی اللہ تعالی جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے اس کام کرنے کے اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دے دی دیتا ہے جب تک وہ صلاحیت تو قابلیت اس میں رہے گی وہ کرتا رہے گا ہم لوگ ہوتے کون ہے کسی کو یوں آگے پیچھے کرنے والے ڈرنا چاہیے آگے پیچھے کرنے کی شرعی کام موجود ہیں اس کے مطابق چلے کسی بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کو کسی ناظم کو کسی نگران کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ اپنے ذمہ داری اور اپنے اختیارات کا ایسا فائدہ اٹھائے کہ وہ مطلب کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ریوڑی اپنوں اپنوں میں یہ مطلب کہ یہ باٹا باٹی جس کو آپ بندر بانٹ بولو یا جس کو جو بھی بولو ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں یہ میرا رشتہ دار ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا عزیز ہے تو یہ جناب آ گیا آ جائے گا آپ چاروں میں سے کون ہے میرا رشتہ دار ہماری تو کمیونٹی بھی ایک نہیں ہے ہماری طریقہ تو ہے ہماری طریقہ تو ایک ہمارا ہمارا نظام ایک ہے یہاں بیٹھے ہوئے اسلام میں کون ہے پیچھے میرا کون رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی نہیں الحمدللہ بلکہ یہ ذہن ہے بلکہ یہاں تو رشتہ داروں کو لانے میں ڈر لگتا ہے yani میں آپ کو بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر میرے پوتے کی تصویر آئی سوشل میڈیا پر میں نے باقاعدہ اس پر شکایت کی میں نے کہا کیا یہی ایک بچہ ہے جو تم کو اچھا لگا تھا اور مہار اسلامی بھائیوں کے پر کیا ایسے مدنی منی ہے ایک تصویر آئی تھی نہیں تو دیگر بچوں کی بھی آتی نہیں آپ کے جو مدنی پھولتے وہ اپنی جگہ مطلب کہ کسی کو یہ احساس کیوں ہو کہ جناب یہ بیٹھے ہوئے تو جناب ان کے بچوں کی تصویر آتی رہیں گی یہ کرتے رہیں گے وہ کرتے رہیں گے الحمد للہ آپ دیکھیں مدنی چینل پر طرح طرح کے بلکہ بعد اوقات ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ جب اتنے مدنی منوں مدنی منوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو ان کو لے جاتے ان کو بھی لے تو بعد اکاد نہیں ایکز بن یہ مہروز بھائی ماشاءاللہ میں ایک بات منشن کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین امیر سنت کا فیضان ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے نگرانی شروع کے مدنی پھول آپ نے سنے ہیں تو یہاں الحمد للہ یہ بھی خیر خواہی ہے کہ جو آبجیکشن کرنے والے ہیں یا جو اس طرح اعتراض کرنے والے ہیں ان کی بھی گویا کہ خیر خواہ ہے کہ ایسے غیبت وغیرہ کر کے وہ بھی کسی گناہ کا شکار نہ ہو تو ہمیں بھی یہ چاہیے میں آپ کو اپنے سلمان کہ جو بھی آپ کمپلین شکایت کرتے ہیں میں پہلے آپ, آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں آپ سے دی کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کسی بھی الزام کا کو کوئی شرعی ثبوت ہے شرعی ثبوت ہے یا کسی سے سنا ہے کہ کسی کی بات سن کر کسی کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے بدگمانی کی جا سکتی ہے اس کی قیمت کی جا سکتی ہے اس کے لیے تہمت یا بہتان باندھا جا سکتا ہے وہ اچھا وہ جس جو کرنے جس کے بارے میں آپ کو کمپلین شکایت ہے وہ زندہ ہے اسے رابطہ کریں اسے بات کرے ملاقات کرے کو واست بنائے کہ بھائی آپ کے بارے میں پتا چلا ہے تو وہ ہو ہے اس کی وضاحت ایسی جو آپ کی عقل میں آ جائے آپ کی سمجھ میں آ جائے میں اور اگر کی آپ کی عقل میں نہیں آتی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی آپ کے مزال میں نہیں آتے پھر بھی اگر وہ کام شرائن غلط نہیں ہے تب بھی اعتراض نہیں بنتا جس کام پر شریعت اعتراض نہیں کرتی آپ اور ہم کون تو اس پر اعتراض کرنے والے تو ہم سیدھے ہو شریف ہو جائیں ستھرے ہو جائیں سبحان اللہ تو اللہ کوئی چیز کسی کے بارے میں بھی کسی بھی مسلمان کے بارے میں میں کہتا ہوں آپ اپنے سگے بھائی کے بارے میں اپنے والد کے معاملے میں پڑوسی کے معاملے میں تنظیم کے اندر یا تنظیم کے باہر اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں منفی رائے قائم کر رہے ہیں وہ منفی رائے قائم کرنے کی آپ کے پاس شرعی دلیل ہونی چاہیے سنی سنائی بات کو مان لینا یعنی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے یہ جھوٹے کی علامات یعنی کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو دیکھ تحقیق کیا کیا بیان کرتے آپ تحقیق کریں آپ بولو تحقیق کی فرصت نہیں ہے تم کو بیٹھ کر منہ بھر کر غیبت کرنے کی فرصت ہے کسی مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی فرصت ہے مگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کسی مسلمان کی عزت پر آئی ہوئی بات کی تحقیق کرنے کی فرصت نہیں ہے یہ کیسی سوچ یہ کیسی منٹیلیٹی ہے ہماری ہمارا پڑوسی ہماری زبان سے تنگ آ گیا لوگ ماں بہنوں کو زلیل کر دیتے لوگوں کی یار زبان سے نکلنے میں دیری نہیں لگتی کسی کی ماں کو بول دیا کسی کی بہن کو بول دیا کسی کی بیوی کو بول دیا کسی کی بیٹی کے بارے میں رسوائی کر دی ارے اس کی دیکھا آپ نے ماں اور بیٹیوں کو یہ کسی بے پردہ گمتی پھرتی ہیں سمجھا نہیں سکتے ارے بھائی کو کیا سمجھایا سمجھایا کیا پتہ اس سے بھر سمجھا دیا مقدور بھر سمجھا دیا جتنا سمجھانے کی اس کی طاقت ہی سمجھا دیا اب اگر وہ نہیں مانتے تو کیا وہ مارے گا پیٹے گا یا کیا کرے گا یا آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر توڑ دے گا تو اس طرح کے بیجا تبصرے کر کے کیوں اپنی قبر و آخرت کو داؤ پہ لگا ہو یار اچھے ہو جا شریف آدمی کبھی اسی کی باتیں کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو اسی باتیں کرتے ہیں وہ تو ہیں غلط میں معذرت کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں مگر میں معذرت کے درد عرض کروں ایسے لوگ تو غلط ہیں مجھے تو حیرت ان لوگوں پر ہے جو کان دھڑ کر ایسوں کی باتیں سنتے ہیں ایسی بے غیرت قسم کے یہ لوگ ہیں بے شرم قسم کے لوگ ہیں بے حیا قسم کے لوگ ہیں ارے تمہارے سامنے ایک مسلمان کی وہ عزت کو اچھال لائے کسی کے کردار کو ننگا کر رہا ہے آپ کی شرم اور غیرت اور غیرت ایمانی کہاں ہے آپ اس کو بول نہیں سکتے تیرے پر شرع ثبوت کیا ہے بٹ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت تو کرو کہ تم اس کے بارے میں بات کرو صحیح ہے آپ بولے نہیں ایک مسلمان نے کہا غلط تھوڑی کہا ہوگا بھائی ایک مسلمان کا غلط نہیں کہتا اسلام تو کہتا ہے کہ تحقیق کرو اور پیوں چگل خور خور تو ویسے ہی فاسک ہوتا ہے اور فاسی کی گواہی معتبر نہیں ہوتی آپ فاسک کی بات مانیں گے کیسے قرآن خود اس کی گواہی کو تردید کر رہا ہے کہ اس کی گواہی معتبر نہیں اس کی گواہی پر اعتبار نہیں ہے جب تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لائے تو اس کی تحقیق کر دیا تو قرآن کہہ رہے تم کی بات مانو گے اس عام کی بات مانو گے میں نے اتنی آپ کو الحمد رب المین میں نے آپ کو اتنی اسٹریٹ اور اتنی مطلب الحمدللہ پتے کی بات بتائی ہے اگر آپ اس پر عمل کر لیں نہ میاں بیوی میں جھگڑا آپ کو ملے گا نہ ماں باپ میں جھگڑا ملے گا نہ بھائی بھائیوں میں جھگڑا ملے گا نہ دوستوں میں جھگڑا ملے گا نہ آپ کو آپ کے اندر جھگڑا ملے گا ان اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ستھری پور سکون آپ کو نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کے رحمت سے سکون کی نیند آئے گی اور وہ نیند ہوگی جو نماز نہاد بھی گل جائے گی الحان اللہ، اللہ, اللہ اللہ کو جزائے خیر فرمائے غصے میں بہت اچھے لگتے ہیں مدنی پھول ہے آپ فرماتے ہیں امنا جات ہے آپ جذبات کو غصے کا نام دیں گے تب اس کا کیا حال ہے انسان اور مرکب ان ہے سیاروں کی ہمیں بھی معاف کر دیا میرے جذبات کیا جذبات نہیں نہیں جذبات تو غصہ کہیں نہیں آپ نے بالکل بجا فرمایا صحیح کہا آپ نے غصہ ایک مضمون صفت ہے اس کے اندر جو ہے نا ایک مضمون صفت ہے اس طرح دیکھا جائے میں نے رجوع کرتا ہوں میں رجو کرتا ہوں میں نے ایسے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے یار ایسے لوگوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے مطلب کہ ایسے لوگوں کو عجیب وغیرہ بےچارے تباہ ہو جاتے ہیں یار تباہ ہو جاتے ہیں حسدوں کی وجہ سے اور مطلب کہ بلا اجازت شہری مسلمانوں کے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے یہ تباہ ہو جاتے ہیں ان کی مجلسیں گندی کالی ہو جاتی ہیں لوگوں کی قبتیں کر کر کے ان کی مطلب ان کو ان کی زبانیں بظاہر سفید نظر آتی ہیں ان زبانیں کالی ہوتی ہیں بھی تو زبان پہ شہد لگا دیتا نا عجیب یار کہتے شراب سے شراب کے نشے سے زیادہ سرور ہے جیبت میں اللہ محفوظ فرمائیے بدگمانی یہ بدگمانی یہ باتین کی جیبت اسی سے متعلق آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے مختصر سے وقت میں اس کا جواب فرمائیے گا ہم اپنے دوبارہ موضوع کی طرف تاکہ کے واپس آ جائیں اب جیسے آپ نے فرمایا جس سے شکایت ہے جس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو ڈائریکٹ اس سے رابطہ کرے بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو مثال کے طور پر سیٹ سے بات کرنی ہے تو وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہوا کرتی اگر میں ایگزامپل دوں تو یوں کہ جیسے آپ سے اگر کسی کو شکایت ہے تو آپ سے رابطہ ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ میرے رابطہ ممکن ہے میں اعلان کیا کروں اعلان کرتے ہوئے تھوڑا سوچتا ہوں کہ خالی خالی زیادہ ہفتے کی رات کو مدنی مذاکرے کے بعد الحمد میں رضا حال میں رات گئے تک حاضر ہوتا ہوں کسی کو آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے کوئی شکایت کوئی معاملہ کوئی مجھ سے ہے تو بھی بات کریں یا میرے کسی ذمے اسلامی بھائی سے کوئی سا معاملہ ہے کوئی مشورہ ہے ابھی پچھلے دنوں الحمد للہ اسلام بھائی نے اولڈ ہاؤس پر مشورہ دیا الحمد ہمارا پورا نظام بن رہا ایک گاؤں دیا تو مشورہ دیا ہمارا برا اس پر ہم کام کر رہے ہیں ایک نے کہا کہ ہمارے فلاں گاؤں میں فلاں علاقے میں فلاں مسجد نے یہ مسئلہ ہے اس پر الحمد کارکردگی کے لیے اس پر الحمد للہ بہتری آئی ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا کہ الحمد اللہ بہتری آ گئی ہے تو حضیر میں میں اتوار کو ملاقات کرتا ہوں حساب سے مغرب یہ ہے اللہ نے چاہ تو آگے وقت بڑھانے کی بھی نیت ہے میری میں انشاءاللہ شاء اللہ ضرورت ہوگی تو وقت بھی بڑھا دیں گے ایک مدنی پھول گا قفل مدینہ اگر اپنا لیا جائے تو جتنے گانے شرانے مدنی پھول تاف فرمائے ہیں ان پر عمل ہو جائے گا زبان کا کفلے مدینہ لگائے حرام اور فضول گفتگو نہیں کرنی کان کا کفل مدینہ لگائے کہ حرام اور فضول گفتگو جو ہے وہ نہیں سننی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا آنکھوں کا مدینہ لگائے اللہ عطا کر دے ہمیں کفل مدینہ آنکھوں کا زبان کالو لگا کفل مدینہ رجوع وہ غصے کا لفظ میں نے کہا میں ہی کہنا چاہ رہا تھا نہیں نہیں کر رہا ہوں اتنی گفتگو ہوئی تو میں ابھی تک آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی میں ابھی تک اسی میں گم ہوں کہ اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے کسی کے حق میں تو امیر علیہ سنت موجود ہیں جو آپ کو بھی تنبیہ فرما سکتے گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ایک وہ شخص کے جو گمنام ہے لیکن مرید ہے امیر اللہ سنت کا وہ اور آپ چاہے جتنے بڑے ذمہ دار ہیں سلسلہ مریدی میں آپ برابر ہیں اور انشاءاللہ اللہ بروز قیامت اگر امیر سنت کو ازن شفات ہوا تو میں اور آپ اور ایک گمنام اسلام بھائی ہر ایک جو ہے وہ یکساں انشاءاللہ امیر اللہ سنت کی شفات سے حصہ پائے گا اور ہمارے لیے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ نیک لوگوں کی نسبت سے قیامت کے دن ہمیں بخش پیر اور مرید کا تو ایسا معاملہ ہے کہ گوشت پاک کی بارکا میں تو پیر کامی لڑ کر رہے ہیں. اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشید اللہ مدکار کہاں جا جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ تو, واح تو واح پیر تو مرید با با با مدد با. کی مدد کرے گا کرے گا نہ یار جی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ لبے اب ایک سلسلہ بڑا ہی پیارا پیارا ہے ابھی اس سے پہلے حیدرآباد کے تصور مدینہ میں میں شامل تھا کیا ہی پیارا پیارا وہ دل سوز منظر تھا حج صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے یہاں سسرال میں سالے کی شادی ہے جس میں سسرال والوں نے ڈی جے گانے بجانے کا ذہن بنایا ہوا ہے کہ لانا ہے اور میں منع کروں گا تو یہ باز نہیں آئیں گے تو مجھے کیا کرنا چاہیے ان کے شادی میں شریک ہونا چاہیے گویا یا نہیں ہونا چاہیے اگر نہیں شریک ہوا تو یہ بدگمانی اور دیگر فتنوں میں پڑ جائیں گے کہ میں روس کے ٹھان کے بیٹھ گیا ہوں ناٹک کر رہا ہوں دیگر چیزیں وغیرہ وغیرہ برائے کرم جواب ارشان فرمائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید کال توجہ سے سنی نہیں گئی آنی. اور اس طرح پورے ایک خاندان کو آپ نے مدنی چینل پہ لیا ہے تو تو ان کی آواز ان کے خاندان ان کے رشتہ دار تو شاید پہچانتے ہوں گے پھر سسرال کا معاملہ اور بالکل وہ نام غالباً پلے نہیں ہوا نام آواز پیسہ مطلب آواز کافی ہوتی ہے اب آپ کی آواز اور آپ کا نام ہم چھپا بھی دیں تو آپ کی آواز ہمارے لیے بھی معروف ہو گئی ہے تو چل جائے گا کہ رشتے دار اور خاندان دلاؤ دلاؤ اچھا کوئی نہیں ان کے گھر وہ سس سال نہیں دے گا کوئی رشتہ دار سن رہا ہوگا وہ فون کر دے گا کہ یار یوں یوں ہوا تو اب تو اگر کسی کے ایسا ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ اپنے نے حوصلہ افزائی کیا آپ کو جزائے خیر دے لیکن اس طرح کا بر ملا اور اپنی ہی ذات اور اپنی خاندان سے متعلق سوال لاکھوں کروڑوں کے درمیان کر لینا میں اس سے ہمت بھی نہیں کہوں گا اس سے تو مطلب میں دانش مندی نہیں کہوں گا معذرت کے ساتھ اللہ آپ کو دنیا قد کے بھلائے نہ صرف اور نے سوال کیا تھے کہ اس کا دو, دو جملوں میں اگر جواب یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے अب... امی سنت نے مجھے ایک مرتبہ مزید میں ارشاد فرمایا تھا نگانے شورا کے مدنی پھول بھی مرحبا ماشاءاللہ اللہ کہ فرماتے تھے کہ ہر سوال جو ہے وہ ہر فورم پر اور ہر طریقے سے کرنے والا وہ نہیں ہوتا مرحبا جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور یہ بھی عرض کر دوں وہ معذہت کے ساتھ کہ ابھی جہاں اس طرح کے فنکشن رکھنے کا پتہ چلے تو یہ جو بھی اس طرح کی شادیوں میں گانے باجے فنکشن کا اہتمام کرتے ہیں ان سے بھی مدنی التجا کروں گا کہ اپنی شادیوں کو اسلام و سنت کے مطابق اس کے سانچے میں ڈھالیں اور غیر شرحی کاموں سے اپنی دعوتوں کو اپنے خوشی اور اپنے غم کو غیر شرعی کاموں سے بچائیں جی کول چلائے ماشاءاللہ اللہ مرحبا ان شور کے مدنی فول اور دیگر اسلانگ بھائیوں کے لبیک میں حاضر ہوں سلسلہ لائیو دیکھ رہا ہوں بہت اچھا موضوع ہے بدلہ مگر دیکھا جائے تو آج کل میں اپنا ہی کہتا ہوں کہ چرچڑا پن اور برداشت نہ کرنا کوئی بھی بات ہو تو فوراً اس پر غصہ آ جانا جس کی وجہ سے پھر ہم جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم ہاتھوں ہاتھ اس پر بدلہ لینے کی یا کوئی بات ہمیں کسی کی ناگوار گزرے تو فوراً اس کو جھاڑ دینا یا ٹریفک جام میں پھنسے تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں تو اس کا کوئی ایسا ہمیں حل بتایا جائے جو ہمیں غصہ آئے تو فوراً ہم اس کو کنٹرول کریں تو کیونکہ اس بدلے میں سب سے زیادہ جو ہمیں ہم پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ غصہ ہوتا ہے تو اس غصے کیسے قابو پائے جائے اس پر مائی فرمائی جائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیں وقت پر آتا تو ہے غصہ آئے اس طرح کی کیفیت بنے اب ہم ضبط کریں گے صبر کریں گے تو صبح ملے گا تو اس طرح کی کیفیت آ جاتی ہیں کوئی خلاف مزاج کام ہو جائے اس طرح کی چیزیں چیچڑا پن بھی آ جاتا ہے اب نیند نہ ہو تب بھی ہو جاتا ہے روزگار کا مسئلہ ہو تب بھی ہو جاتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تب بھی ہو جاتا ہے دھوپ زیادہ لگے تب بھی ہو جاتا ہے رش لگ جائے تب بھی ہو جاتا ہے دیر ہو رہی ہے تب بھی ہو جاتا ہے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کئی ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہیں کئی خارجی معاملات ہوتے ہیں لیکن ہمیں ضبط و صبر سے ہی کام لینا چاہیے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں تو اپنے یہ غصے کا علاج رسالہ پڑے ظلم کا انجام یہ رسالہ پڑے کیوں کا علاج یہ رسالہ پڑے درگزر کے فضائل جو رسالہ ہے یہ پڑے مطالعہ کریں اچھے لوگوں کی صحبت میں ان اللہ فرق پڑے گا مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ شاء اللہ جی مزید <سلام> علیکم <ورحمت> اللہ <وبرکاتہو> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہی میرا سوال یہ ہے کہ ظالم ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے بدلہ لینے والا جو ہے وہ معاف پہ معاف کیے جا رہا ہے لیکن وہ ظالم اس پر ظلم کا اضافہ کیے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیے اس کا ظلم کس طرح کا ہے اس کے معاملے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی کیفیت صورتحال اگر آپ کو پیش آتی ہے تو آپ دار الفطر سنت کا دروازہ بجائیں مفتی صاحب کا دروازہ بجائیں انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو آپ کی شرع حدود بتا دیں گے آپ کے شرع اختیارات بتا دیں گے اور پھر اس پر عمل کریں سبحان اللہ. مزید کال و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہ لاہور میں ایک مع آیا ایک لڑکے نے نہ پیسے مانگے ایک آدمی سے تو اس نے نہیں دیے تو گولی مار دی تقریباً تیس تریف سال کیس چلتا رہا وہ اس کو پولیس نے پکڑ لیا تقریباً وہ ہفتے کوران ہو گیا پھر بعد میں انہوں نے اس سے معافی مانگی جس کو قتل کیا تھا اس کے بعد سے تو اس نے نہیں معاف کیا یعنی کہ بیس سال میں جیل میں ہفتے قرآن ہو گیا بعد میں بیس سال بعد جب کی نہیں معاف کیا تو اس کو, اس کو موت ہو گئی تو اس کے بارے میں کیا یہ تو قضا کا اور قانون کا اور شریعت کا انتہائی اہم مسئلہ ہے جو آپ مجھے بیان کر رہے ہیں اس کا جواب تو ظاہر و مفتی صابی دے سکتے ہیں میں نہیں دے سکتا مجید کول دیجیے حضرت میرا نام محمد علی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں حضرت آپ کا یہ پروگرام لبیک میں حاضر ہوں بڑا ہی زبردست اور شاندار پروگرام ہے ماشاءاللہ ہم اس سے کافی فیضیاب ہوتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اور امیر اہل سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور عمر درازی بالخیر عطا فرمائے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی حدیث یا کوئی دین کی بات بائی فیس بک بائی میل یا بائی میسج یا بائی واٹس ایپ کرتا ہوں تو جواب میں اس کے مجھے جو ہے وہ تنزیہ طور پہ جملے سننے کو ملتے ہیں یہ بعض دفعہ ایسی حدیث مجھے جواب میں بھیج جاتی ہے جیسا اگر میں عورت کی پردے کے حوالے سے کوئی حدیث بھیجتا ہوں تو بدلے میں وہ مرد کی حیا کے بارے میں مجھے تنزیہ طور پہ میسج ریپلائی اگینسٹ دی جاتی ہے تو اس سلسلے میں آپ میری تھوڑی سی رہنمائی فرمائے کہ اس, ما... اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بدلے میں اس نے اسی نیت کے ساتھ آپ کو کوئی رپلائی بھیجا ہے اس کی شرحی دلیل ہونی چاہیے نمبر ایک دوسرا یہ کہ سنت کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ آپ جواب الجواب والا ذہن نہیں ہے آپ کا آپ نے ایک چیز بیان کر دی ایک چیز لکھ دی آپ کو بولے گا یہ یوں تو ہاں اگر کوئی شرعی شرعی معاملہ نکالتا ہے کہ یہ جو بیان ہوا یا یہ جو لکھا گیا ہے تو یہ شریعت کی اجازت نہیں تھی تو تو آپ اس کا اضالہ فرما دیتے ہیں ادر وائز امیر سنت کا انداز یہ ہے کہ جو ایک بار فرما دیا ایک بار لکھ دیا بس وہ ہو گیا آپ کے پاس اور بہت سارے کام ہیں تو آپ جواب کا جواب کی طرف آپ توجہ نہیں فرماتے او یا کئی دفعہ مندی مذاکرے میں بھی بیان فرما چکے ہیں کہ اب کوئی میرے اس معاملے کو بھی کوئی بولے گا تو اس بات کی امید نہ رکھے کہ میں اس کا جواب دوں گا ہاں اگر شرعی مسئلہ ہوا تو بالکل میں حاضر ہوں تو یوں جواب دے تو آپ نے دے دیا دے دیا اگر وہ شریعت کے مطابق ہے شریعت اس کو انڈوس کرتی ہے تو اب واپسی میں تنقید آتی ہے یا وہ بھی کوئی رپلائی آتا ہے تو اس کے بارے میں غور نہ کریں ثواب کی نیت سے کریں گے اور شریعت کے مطابق کریں گے تو ان شاء ملے گا میں ایک سوچ رہا تھا ابھی آپ نے جیسے وہ سوال ہوا اس بھائی کا تو آپ نے کہا کہ قضاء کا فیصلہ ہے مفتی صاحب جواب دیں گے دانست سے رجوع کر لیں میں ایک بات سوچ رہا تھا اس جواب کے بعد کہ کیا آپ کو کبھی یوں نہیں لگا کہ جیسے ظاہر سے بات آپ یہاں ایک مین جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے سوال بھی ہو رہے ہیں آپ جواب بھی دے رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے آپ کو دیکھا جا رہا ہے دنیا میں بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کو کبھی یہ نہیں محسوس ہوا یار میں بولوں گا دال استا سے پوچھ رہے ہیں یا مجھے معلوم نہیں ہے یا اس کا جواب ذہن میں نہیں ہے تو لوگ کیا سوچیں گے کیا بولیں گے بھی دیکھو اتنا بڑا یہ دال اسلامی کا ذمہ دار ہے اور یہ یوں بول رہا ہے مجھے نہیں پتا اور اسی میں یہ ایڈ کر لیں کل سے میں سن رہا ہوں ویسے تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن کل جب آپ نے مدنی مذاکرے سے پہلے بیان کیا اس میں بھی یہ تذکرہ تھا کہ علما سے مفتان اکرام سے رابطہ کریں پھر امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرہ فرمایا اس میں بھی یہ تھا پھر جو آپ نے ہند کا بیان کیا اس میں بھی یہ تھا تو ابھی بھی آپ نے کئی دفعہ فرمایا تو کتنا رابطہ کریں دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ میں شرعی مسائل کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہوں یہ مجھے پتا ہے پھر مجھے پتہ ہے کہ میں شرعی مسائل کا جواب دینے کا آہل ہی نہیں ہوں کہ میں ہر مسئلے کا جواب دے سکوں نہ میں مفتی ہوں تو جب مجھ پر یہ سواری نہیں ہے کہ میں نے بیٹھا ہی اس لیے ہوں تو مجھے یہ کہنے میں کیا آ ہے اب مطلب کہ مجھ سے کوئی چیز مانگے ہو میں بات نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا وہاں سے لے لو وہاں ملتی ہے اب کوئی مجھے آ کر بولے گا یار تمہاری دکان میں ملتی نہیں تو بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی وہ ہے نا دوسری دکان وہاں سے لے لو تو اگر کوئی دکاندار کسی اور دکان کا پتہ بتاتا ہے تو وہ کیا غلط کرتا ہے یار چلے یہ تو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن یہ بچوں کو مدنی منوں کو مدنی منیوں کو ٹیکل کرنے کی سلاح دینے کی اب حال صاحب یہ سیدھا سوال تو پورا ہونے دے نا تو ان کو سلا دینے کی ان کو ٹیکل کرنے کی بٹھائے رکھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ بھی چلانے کی میں تو اس وقت دیکھ رہا تھا کہ آپ ادھر بھی مطلب توجہ کہہ رہے ہیں ادھر بھی توجہ فرما رہے ہیں پھر کال بھی آپ سن رہے ہیں میجر آئیڈیا آئی یہ ہوا کہ جیسی کال ختم ہوئی آپ نے فوراً ریپلائی دینا شروع کر دیا اس کے متعلق تو کیسے اور یہ بچے مدنی منع مدنی منیا ایسے کیسے بیٹھ جاتے ہیں کہ گھنٹے دو دو گھنٹے نہیں بھی بیٹھتے بھائی اصل میں یہ آیا اس کیفیت میں اس کو سنانے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے جاگتا ہوتا تو شاید تو کوئی وہ کردار میرا نہیں تو آپ کا ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے یار اللہ آپ کچھ مہروج بھائی یہاں میں ایک بات منشن کرنا چاہ رہا ہوں یہ امیر اسنر کی تربیت کا سمر ہے نگران شرا نے جو ابھی میرے سوال کا جواب دیا نا یہ امیر اسنر کی تربیت کا جو وہ سمر ہے اور فیض اثر ہے کہ ہم یہاں مدنی چینل پر اپنی وابا کرانے کے لیے نہیں بیٹھے دین امت کی رہنمائی کا جو ہے کچھ سامان بھی بہت ہیں آپ سمجھتے ہیں لیکن مجھے نگرانے شروع سے اس قسم کا تو ڈر نہیں ہے لیکن ایک اللہ والوں سے جو ڈر ایک محبت کی کفیت ہوتی ہے وہ بہرحال ہے آپ میں چلا رکھیے چلائیں چلائیں جی جی ویڈیوز ہے ہمارے پاس ویڈیو پیکیج ہے معذرت آپ بڑے سلسلے کے ہم تو کبھی کبھار آ رہے ہیں نہیں اس کا بدلہ یہی ہے کہ آپ پوچھ لیں جی ایک اس لائن کا سوال ہے بیرون ملک میں ہمارا سلسلہ کو دیکھ رہے ہیں دو تین بار انہوں نے اصرار کیا کہ یہ لازمی سوال کریں نگرانی شورا سے تو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسلامی بھی دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کے ساتھ دیگر اسلامی بھی اس کا جواب لینا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ نام لیے اگر سوال کریں کیا اگر ایک بندہ جس کو اختیارات ملے ہوں اور ایک اس کے ماتحت کام کرنے والا اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات کرتا ہے اور وہ اس کی تنخواہ نہیں بڑھاتا پھر یہ سیٹ کے کان بھر کر اس کو وہاں سے نکلوا دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے بدلا لے لیا ایسا کرنا کیسا غلط کرا اور بلا اجازت شرعی اگر سیٹ کو اس کے خلاف برکاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے کہ یہ درست ہی نہیں ہے اور یہ کوئی بدلے کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میری تنخواہ بڑھا دو تو ہر فرم میں تنخواہ بڑھانے کے اختیار ہر ایک کو ہوتا بھی نہیں ہے جب وہ تنخواہ بڑھانے کی بات کریں گے تو وہ اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات اس کے اتارٹی سے کرے گا اتارٹی اگر تنخواہ نہیں بڑھانا چاہتی تو وہ بےچارا کیا کرے گا دوسرے کہ اگر اس نے مثال کے طور پر قصدن کسی بھی وجہ سے آپ کی تنخواہ بڑھنی نہیں دی کوئی بھی مطلب کہ آپ سے اس نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا اور آپ کے نظر اس نے آپ کی حق تلفی کی ہے تب بھی آپ کو تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے اور در گزر سے کام لینا چاہیے اور اس حدیث سے پاک کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو تجھے جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر جو تجھے توڑے سے جوڑ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر اچھا اب وہ ویڈیو ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ تو میں نہیں کہہ سکتا اسے باہر لے کے وہ دکھاتے جی یہ مسجد ہے اور مسجد میں یہ رکو میں لوگ گئے ہوئے ہیں تو اس دوران چوری کی جا رہی ہے کیسے کی جا رہی ہے یہ دیکھے لال دائرے میں جو شخص ہے جو لوگ سجدی کی حالت میں ہیں یا okay. ان کا سامان اٹھایا اور مجھے بتایا گیا جیب سے بھی نکالا یہ جو رکھا ادھر سائڈ میں لوگوں نے سامان یہ, یہ. آپ دیکھیں بندے کی جورت دیکھیں اس کی ہمت دیکھیں یہ مسجد ہے اور یہ موبائل فون لوگ آگے رکھ لیتے نماز میں اب یہ سلمان بھائی گزارے مدینہ مسجد بقوضوں صبح پانچ بج کے پچیس منٹ کا یہ بکوا ہے مسجد کے باہر جو چندہ باکس لگا ہوا ہے اس کا تالا توڑ کر رقم لے جائی جا رہی ہے میں دو افراد آئے ہیں اور یہ لے کے جا رہے ہیں صبح پانچ بج کے پچیس منٹ پہ یہ ہوا ہے حضرت نے وہ فرمایا شرب نبی خوف خدا یہ بھی نہیں اور یہ پینتیس سیکنڈ کی ٹوٹل کاروائی تھی پھر اسی طریقے سے یہ مسجد کے اندر جو چندہ باکس ہے یہ دوسری جگہ کہتے ہیں. تو مسجد کے بارے میں تو میں نے یہ بھی سنا ہے یہ ایک بندے کو کہتے ہوئے جدر دیکھیں آپ نے کہا بھائی مسجد خدا کی مسجد خدا دی خدا دے بندے اے مال دے کھاؤ دا یہاں پر اشکال ہے کیا ہمیں یہ دکھانے کی اجازت ہے بلر کر دینا چاہیے تھا مجھے تو شکل تو ایسا کسی کی بھی نظر نہیں وہ پہلے واقعے میں باقاعدہ شکل واضح تھی اور بالکل پر شکل واضح تھی اور یہ واقعہ ہوا ہے قابل مذمت واقعہ ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس شخص کا یہ عمل اس کو اس طرح مدنی چینل پر دکھانے کی کیا شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یہ مطلب میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی کام آپ نے مدنی چینل پر کرنا ہے تو پہلے اس کی شرعی رہنمائی لے لی جائے کہ آیا کسی کو اس طرح ایکسپوز کرنا ٹھیک ہے فاجر کو مشہور کرو کہ لوگ اس کے اس عمل کے ذریعے جس کا کرنا ہے کہ لوگ اس کو کب پہچانیں گے لیکن تمام تر چیزوں کی کوئی شرعی وجہ و شرعی بنیاد ضرور بنانی چاہیے ہاں اگر شریعت اس کی مذمت نہیں کرتی دکھانے کی تو ٹھیک اپنی جگہ پر ہے تو البتہ پہلے تو میرے جو تحفظات تھے وہ میں نے بیان کر دیے اس کے دکھانے کی کیا شریعت نہیں جاتی کیونکہ اس میں مطلب آپ اس کو بلر کر دیتے یا کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جو وہ نہ ہوتا تو واللہ عالم البتہ اب دوسرے مسئلے کی طرف میں آتا ہوں اس میں کم از کم یہ ضرور سبق ہے ہمارے لیے کہ مال کی محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے نہ مطلب یہ نا کہ ایک تو آدمی ویسے ہی اس طرح کی بے باکی کرتا ہے تو غلط ہے لیکن پھر مسجد میں وہ بھی نمازیوں کے ساتھ کرنا یہ تو پھر غلط پر غلط ہے دوسری بات میں یہ ارض کروں یہاں پر کہ جی خیر مسجد کا چندہ وغیرہ کی تو حفاظت ہمیں کرنی ہے رات کو تو اب یہ کہ آپ کا اپنا مال ہوتا مسجد کے باکس میں تو شاید آپ رات کو لے کر چلے جاتے لیکن چونکہ مسجد کا چندہ تھا تو آپ نے بھی اس کو کھلا چھوڑ دیا اس حالات کے اندر یعنی مسجد کا دروازہ بند کر دیتے کہ چور گھڑی نہ لے جائے اتنا بڑا ڈبا مسجد میں چندے کا باہر ہے تو اس کا بھی ڈر ہونا چاہیے کہ جو گھڑی, نہ, گھڑی لے جانے کے خوف سے ہم مسجد کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو چندا کے پیسہ کوئی نہ لے جائے ڈلے تالے ڈلے ہوئے تو مسجد مطلب بھلے تالے ڈلے ہوئے لیکن اس پر غور کرنا چاہیے حالات سے میرے ناجائز نہیں کہہ رہا نا یہ تو مفتیا نے فیصلہ کریں گے کہ جائز کے نا لیکن امانت کا یہ میں نے اصول سیکھا اور پڑھا ہے کہ امانت کا یہ اصول ہے کہ آپ نے امانت کو ایسے سنبھالنا ہے جیسے اپنے مال کو سنبھالتے ہیں آپ نے اگر ایسا ہی سنبھالا ہے جیسے اپنے مال کو سنبھالتے ہیں اب اگر یہ تلف ہو گیا یہ ضائع ہو گیا تو اب آپ پر تاوان نہیں ہے ادر اگر آپ نے اس کو اس طرح نہ سنبھالا ہے جیسے اپنا مال سنبھالتے ہیں تو پھر اس کو شریک حکام کا ترتب ہوگا دوسری بات اب ایک اور بات اب جبکہ حالات ایسے ہیں تو میں نمازیوں سے عرض کروں گا کہ اس طرح اپنی چیزوں کو کھلے عام سامنے رکھ کر نماز پڑھنے کے بجائے آپ کا موبائل فون جیب میں رکھیں قیمتی چیزیں جیب میں رکھیں اور جیب میں رکھ کر نماز پڑھیں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے یہ ہم احتیاط کریں البتہ جو پہلے مناظر دکھانے کی جو میرے لیے میرے نزدیک جو اشکالات تھے جو شبہات تھے وہ میں نے ارض کر دیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ ہم جی نیت کرتے کا آئندہ احتیاط کریں گے نہیں لیکن اس کا مسئلہ معلوم کر لیجئے گا جی مدنی چینل کے ناظرین کو کیونکہ ہم نے اعلانیہ ایک چیز کی ہے آمی اگر آمی یہ غلط ہے تو ہم اس کا اعلانیہ اضالہ کریں گے بالکل لبھائی جیسے شریعت کا حکم ہوگا عمل کریں گے میں نے جو کرو کیا تھا کہ یہ جو سوچ تھی میں نے آپ کو بتایا نا ایک بندے نے یہ بھی کہا مسجد کا مال ہے مسجد کا مال نہیں کھانا تو اور کتنے کھائیں گے یعنی مسجد کا مال نہیں کھائیں گے تو اور کیا کھائیں گے اس طرح کی جو سوچ اللہ کی ہاں ہم بندے اللہ کے مسجد بھی اللہ کی مال بھی اللہ کا اللہ کا بندہ اللہ کے گھر پہ اللہ کا مال کھا رہا ہے تو آپ اپنے بدن کے حصے کو نہیں نقصان پہنچا سکتے تو اس کو کہاں سے نقصان پہنچائے کوئی بولے کہ یار یہ انگلی میری ہے چلو وہ تو چلو ہے یہ انگلی میری ہے حالت یہ ہے میں نے دیکھا مسجد میں امام صاحب کے لیے جو پنکھا لگا ہوا تھا نا اس میں اتنی موٹی جو مطلب وہ گائے بیل کی گردن میں جو چین ڈالی جاتی ہے اتنی موٹی چین ڈلی ہوئی اور تالا ڈالا ہوا حالت یہ ہے کہ دو سو روپئے کی تین سو روپئے کی پانچ سو روپئے کی جو گھڑی آتی ہے وال کلاک آتی ہے اس کے لیے ہزار بارہ سو روپئے کی گرل بنوانی پڑتی ہے حالت یہ ہے کہ نلوں کے لیے نل ٹیپس جو ہوتے ہیں وزو خانے دے کے دے ان کے دے لیے, دے لیے, دے لیے دے بنانے کی یہ ایک پیشہ وارانہ طبقہ ہے جو اس طرح کی مساجد میں چوری کرتا عام مسلمان ایک نارمل ایک اچھا مسلمان کبھی بھی اس طرح کی کاروائیاں نہیں کرتا یعنی اس میں کوئی مسلمان یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ دیکھو مسلمان اپنی ہی مسجد کے اندر چوری کرتے ہیں تو یہ مطلب کہ یہ ایک انتہائی بے شرم اور ایک بے حیا قسم کا طبقہ ہے جو یہ چوری کرتا ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون ہے مسلمان ہے تو اس کو واقعی توبہ کرنی چاہیے اور اگر غیر مسلم ہے تو اس کو تو میں اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام بھی لائے اور اپنے اسلام لانا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے توبہ ہو جا پچھلے گنا بخش دیے جاتے, مل جاتے ہیں مل کہتے ہیں. ہیں تو یہ مگر یہ بہت ہی کم طبقہ ہے بہت ہی کم طبقہ ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے البتہ یہ انتہائی شرمناک بھی حیائی والی بات ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر اہم فرمائے آپ کو شاید حیرت ہوتی ہوگی کہ آج نہ مدی کسوٹی ہو رہی ہے نہ وہ جو, جو ذہنی آزمائش والا سلسلہ بھی نہیں ہے آج جو شعر و شاعری بھی نہیں ہے تو ذہنی کرتے نہیں ہیں ہی نہیں اصل میں میں نے م... خود ہی ان کو آج عرض کیا تھا کہ آج مطلب ایک اس طرح کا چلا ہے کہ اتنی مطلب کہ وہ ہوگی نہیں آ... طبیعت کہ آپ کے ان بوجھ کو اٹھا سکو تو اس لیے میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی معذرت چاہتا ہوں اب لب ایک سلسلہ ہے میری نیت ہوتی ہے کہ میں یا ہوں یا کہیں بھی ہوں لبے سلسلے میں حاضری دوں پچھلے ہفتے بھی لبیک سلسلہ اگر سے نہیں ہوا لیکن اس ٹائم پر میری حاضری تھی پچھلے ہفتے ہمارا ٹیلی تھون تھا تو دلست. ہم لوگوں نے الحمدللہ شرکت کی تھی وہ تھوڑی سی نویا دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل یہ نہیں کہ یہ میں کروں یہ کرے تو کرے کہ یہ کرے ہمارا یہ نہیں ہوتا ایک سلسلے کی اپنی فاتیت یا اپنی اہمیت اگر ہوتی ہے ہو تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ہونا چاہیے دین کا فائدہ ہونا چاہیے اسلام و سنت کی خدمت ہونی چاہیے وہ میرے چہرے کے ذریعے ہو کہ آپ کے چہرے کے ذریعے ہو تو مدنی چینل ہم سب کا دعوت ہے ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو شاید آپ زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لبے سلسلے میں وہ شاید آج نہیں ہو سکی ہوں گی ٹھیک ہے ایک اور ہمارے پاس سوال ہے ویڈیو سوال ہے وہ شامل کرتے ہیں اکبر بھائی ذرا دھیان سے چلائیے گا جی میں محمد حبیب تاری محمد مسجد بولڈن مارکیٹ سے بول رہا ہوں عمران بھائی آپ نے پہلا بیان کب اور کہاں کیا اور کس موضوع پہ کیا تھا جی میں نے پہلا جس کو آپ بیان کہتے ہیں جو اشتیما میں باہر نکل کر بیان کرنا ہوتا ہے وہ میں نے سولجر بازار ایک نمبر میں نے بیان کیا تھا وہ روڈ اجتماع تھا ہمارا میں یوں نارملی مسجد میں بیان کرتا تھا توبہ پر وغیرہ پر زیادہ تر بیان میرے توبہ کے موضوع پر ہوا کرتے تھے تو لیکن جس کو باضابطہ ایک مسجد سے نکل کر روڈ اجتماع کا بیان جس کو کہتے ہیں وہ بیان میرا مجھے یاد ہے وہ بیان میں نے کیا تھا اور وہ کچھ پانچ یا چھ ایسے اور تھے وہ مجھے پروپر روایت یاد نہیں ہے اس پر میں نے وہ بیان کیا تھا اور یہ بیان تقری میرا ہے 92 या 93, 93 या 94 ہے بیان کیا ہوا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ تبارک ہمیں بھی نیکی کے کام دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے داوت شامی کا الحمد جو طریقہ کار ہے بارہ مدنی کام ہے اور روزانہ کے پانچ مدنی کام ہے پھر ہفتہ وار پانچ مدنی کام ہے دو مدنی کام جو ہے مہانہ ہے ان کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا ایک مدنی کام یہ بھی ہے مدنی دس دو درس دینا چاہے گھر درس دیں مسجد درس دیں چوک درس دیں تو یہ ہمیں بھی دینا چاہیے انشاءاللہ اس کا بھی جو سواب ملے گا اکبر بھائی ہمارے سرسے کی بیک بون ہے ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جی اگلا سوال دکھائیے سلحیب صلی اللہ, حبیب صل اللہ تعالی میں سے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا زندگی کا سب سے یادگار لمحہ بتا دیں یادگار پل بتا دیں کوئی ایسا یادگار واقعہ ہو آپ کا وہ آپ بتا دیں مجھے جی جی ایک نہیں ہوتا کئی ہوتے انسان انسان زندگی کے یادگار بتائیں گے سب سے انسان کا قیمتی جو ایک وقت ہوتا ہے ایک مسلمان کا اور ایک نبی پاک غلام کا ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالی حج کی دیتا ہے بابا دیکھتا ہے آقا کا روزہ دیکھتا ہے یہ سارے مطلب کہ قیمتی آبا آب آب بولو کہ کوئی یادگار تو میں بولوں گا جب کعبے پر پہلی نظر پڑی جب آقا کے گمبد خزرہ پہ پہلی نظر پڑی جب مسیر نبوی شریف میں پہلی بار حاضری ہوئی جب پہلی دفعہ میں نے احرام باندھا تھا جب پہلی بار میں نے لبے کہی کہ ہوگی تو یہ چیزیں بھی یادگار ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان سب کا جو ایک میرے نزدیک جو ایک وسیلہ بنا وہ وسیلہ میرے پیر کی بیت بنی سبحان اللہ وہ, وہ بھی لمحہ میرے لیے یادگار ہے جب میں نے شہید مسجد میں جا کر حضرت صاحب کے مرید بنا تھا وہ لمحہ بھی مجھے یاد ہے تو یوں کئی لمحات ایسے ہیں جو کتنے افراد جب آپ پہلی دفعہ گئے تھے شہید مسجد اثر کی نماز شہید مسجد شاید تین صفحے بنتی تھی نیچے اچھا شاید تین صفح یا چار صفحے ہوتی ہوں گی شہید مسجد میں امیل سنت اثر وہیں پڑھاتے تھے تو اکثر و مغرب کے درمیان امل سنت درس بھی دیتے تھے درس فیضان سنت اور بیعت بھی ہوتی تھی اور وہاں اسلام ملاقات ہو جاتی تھی وہ لائن میں کے ملاقات کرتے تھے مغرب تک ہم ملے سنت اسی مسجد میں رہتے تھے تقریباً روز تو میں نہیں کہتا تقریباً مجھے ہی معمول تھا تو میرا دفتر وہیں تھا تو میں وہیں ہوتا تھا استر اور مغرب کے درمیان میں نے بیعت کی اور رمضان کا مہینہ تھا اتنا مجھے یاد ہے اور میں فیضان شہید مسجد کے جو جیسے مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں جب صفوں میں جاتے ہیں تو صفوں کی میرے شاید تیسری یا چوتھی آخری صف کے شاید میں الٹی جانے میں بیٹھا ہوا تھا یہ مجھے یاد ہے پاپا کو دیکھ رہا تھا اور میں بیت ہو رہا تھا یہ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا کیا بات ماشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں بھی امیر وسنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے جی اگلا ویڈیو سوال کی شامل کرتے ہیں. میں موتن داد گلی نمبر چار سے بول رہا ہوں نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے واہ واہ کیا سوال ہے جی ہابی سبحان اللہ کیا ہابی ہے آپ کی بہترین مشغلہ پوچھا نے کیا غفلت یہ تو کوئی مشغلہ پہلے سے بہترین کی قید لگا کے وہ مشغلہ پوچھ رہا ہے اسلام میں ہمارا اور مطلب ایسا تو نہیں کرے آپ کا جو مشغلہ ہوگا نا کتنے ہی لوگ اسے فالو کریں گے یہ سوچ کے بتائے آپ پہ چھوڑا بہترین کی جو قید لگائی نا یہ حد فاطل ہے اب میرے نگران کا مشغلہ ہے غفلت تو میں بھی پھر غفلت اختیار کر لیتے ہیں عبرت لینا اللہ رحمت فرمائے آپ مہربانی کر کے سوال کا جواب دے دیں اللہ آپ کچھ دیکھیں میری معلومات کے مطابق تو آپ فارغ اوقات میں پڑھنا زیادہ پسند فرماتے ہیں سفر میں جب آپ جا رہے ہیں میں انہوں نے یہ نہیں نا کہ فارغ اوقات میں کیا ہیں ہوبی مطلب یہی کہ آپ فارغ اوقات میں مشکل بناتے ہیں پھر ہم جو ہے نا کچھ کہیں پہ ڈگمگا جاتے ہیں پھر مسئلہ ہوتا ہے مل جل کر آج بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ کے سسٹے کے بارے میں کے بارے میں بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں یار نگرانی شروع آپ لوگوں کو مدری کسوٹی میں کہیں نہ لیتے ہیں میں نے کہا ہاں یار ہوں ہو جاتے ہیں مدری کسوٹی نہیں بھی ہوئی پھر بھی آپ نے وہ قابو کر لیے آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں میں یہ کر رہا ہوں کہ مشغلہ چاہ رہا ہوں نہیں کے سوال کی طرف جا رہا ہوں جی مطلب کہ ایک مشغلے سے کیا مراد ہے کہ آدمی شغل ش نہیں ان سے پوچھ کے بتاؤ تھوڑی بہت ہم گفتگو ایک اچھی چیز ہے نا اگر اس موضوع پر بات کرتی ہوں کہ یہ دنیا کے یہ اسکول میں بھی ٹاپک آتے ہیں ہابی سے یہی مراد جاتی کہ جب آپ فارغ ہوں تو کیا کرنا پسند کرتے ہیں آپ بور ہو رہے ہوں تو کیا کام کر کے آپ فریش ہو جائے سب سے پہلے تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں فارغ نہ رہوں اللہ یہ سمجھے کہ اگر آپ اس کو یوں لے لیں تو مجھے فارغ رہنا پسند نہیں ہے آپ نے بھاری بری صحیح ہے صحیح آپ فارغ رہنا پسند نہیں میری ہابی ہو گئی نا بس چیزیں فارغ رہنا پسند نہیں ہے اب ایک گھنٹہ مل گیا آپ کو ایک گھنٹہ مل گیا آپ کا تو جنرل بنتا ہے نا بتائیں آپ بحث کریں میں مغرب تیسا کھانا کھاتے ہیں مغرب تیسا کھانا کھاتے ہیں اب آپ نے دس منٹ میں کھانا کھایا واٹس اپ میں سوشل میڈیا نے آپ کو فارغ رہنے کے قابل چھوڑا ہی کب ہے یار اب آپ جیسے کچھ چیزیں فارغ ہوگی اب کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے کے وہ بتا ہوگا کہ جو نا وہ چار پانچ میڈیا ہوبی آپ کی سوشل میڈیا نہیں مطلب کہ اپنے کام نپٹا لینا اپنے کام نپٹا لینا میں سو تو میں اپنے آج کے کام نپٹا کر اپنے کامٹانا یہ اپنے کام نپٹانا اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا اور اگر سچی بات میں بتاؤں اگر تریکت کی بنیاد پر بات کروں تو میری پسندیدہ خواہش یہی ہے کہ میں پیر صاحب کے پاس اتنی دیر میں یہی بات پہلے باتوں میں بھی ایک چیز میں نے سیکھی میں روز بھائی آج سے میں نے یعنی ابھی نان شرا کا مدین کو سننے کے بعد جو میری نیت بنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اسنائی بھائیوں کے میسجز ہوتے ہیں ان کی کوئی بات ہوتی ہے مجلس کا دیا ہوا کوئی کام ہوتا ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سویرے بہلان دے سویرے کہاں دے ڈی کے ڈی کال ہے بسبا کر لیں گے ابھی اتنی کون سی جلدی ہے جواب میسیج سن لیتے ہیں جباب دے دیں ابھی جواب بھی دے لیں گے تو اب میں نے بھی نیت کی ہے کہ نپٹا کے اس کو پہلے میری آج کی آگے کی مصروفیت ہے اب اگر کہ مجھے کہے نا کہ یہ آج کا کام جو آج آپ نے بھی کرنا ہے آگے جی وہ کام اب آپ کل کر لیجیے گا تو میں کل دیکھتا ہوں تو کل اس کام کے کرنے کی جگہ نہیں ہے اچھا وہ کام پرسوں کر لیجیے گا ابھی اگر میں بات کروں ظاہر جو جدول ہے تو میرے پاس وہ کام کرنے کی نہ پرسو جگہ ہے نہ ترسو جگہ ہے نہ آگے جگہ ہے تو وہ کام آج ہی کرنا ہے تھوڑا کھینچ کھینچا کر آرام کر کے کام ہو جائے گا اللہ عمل کرنے کی توفیقہ طور پر مدیج ہے ناظرین اجازت دیجیے بہت بہت شکریہ یہ اس سے پہلے یہ کہیں کہ آئیے کچھ اور دیکھتے ہیں آپ مدری چینل کے دیگر سلسلے دیکھیں اور دعائیں بے, بے حساب مفرت سے نواسے رہیے گا فیڈ بیک کا آہا, بھی ہاں فیڈ بیک بھی دے دیجئے گا آپ اچھا دیں گے تو شاید یہ دکھا دے گی چلا دیں گے اگر کوئی تنقیدی جائزہ لیں گے تو دبا دیں گے یہ ایسا ہی نہیں. ہمارا ایسی بات نہیں ہے بالکل نہیں بالکل بھائی چلو پھر اچھا ہے علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ